سرین اما بعد ساتواں سبب ہم پڑھ چکے ہیں اور ساتواں سبب کیا تھا شکیر صاحب آ, امام حضیح, اس, حضیح کا جو لے آ, اس کی وجہ کیا ہے آ, آ, آ. اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ ایسے اصول و ضوابط ہیں جو جن کی وجہ سے وہ امام صاحب سمجھتے ہیں کہ اس حدیث کا وہ مفہوم نہیں ہے اس سے وہ مسئلہ نہیں بنتا اس سے وہ مسئلہ نہیں نکلتا جو یہاں سے اخذ کیا جا رہا ہے اور آٹھواں سبب یہ ہے کہ امام صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو مفہوم اخذ کیا جا رہا ہے اس حدیث سے اس کے خلاف کوئی ایسی دلیل ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ مفہوم یہاں پہ مراد نہیں ہے اب یہ ساتویں اور آٹھویں میں کیا فرق ہوگا ساتویں میں اگر آپ غور کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ وہ امام صاحب کے اصول و ضوابط دوسروں سے مختلف ہیں منفرد ہیں اور یہ جو آٹھواں ہے اس میں جو دوسری دلیل ہے وہ بھی مانی ہوئی ہے سب اما کرام اسے مانتے ہیں ضرورت اس بات کی تھی کہ اس میں تصویق دی جاتی ان کو جمع کیا جاتا لیکن جمع نہیں کیا گیا ان میں ان کو ایک کرنے کی کوشش نہیں کی گئی بس یہ کہہ دیا گیا کہ جی یہ دلیل تو صحیح ہے لیکن جو مسئلہ یہاں سے اخذ کیا جا رہا ہے وہ یہاں پہ مراد اس لیے نہیں ہے کہ اس کے خلاف ایک اور دلیل ہے اور یہاں پہ وہ دلیل بیان کرنے میں دوسروں سے منفرد نہیں ہے وہ دلیل سب کے ہاں ہے لیکن ضرورت یہ تھی کہ دونوں کو جمع کیا جاتا نہ کہ یہ کہا جاتا کہ یہ اس کے مخالف ہے حقیقت میں وہ مخالفت نہیں تھی چلے ابھی پڑھتے ہیں تو مزید مسئلہ واضح ہوگا جی ہاں آپ پڑھیے گا یہ بھائی کے نام کیا بول گیا ہوں جی جی ہاں آپ پڑھیے ذرا اردو پڑھ لیں گے نا آپ نہیں آپ کے پیچھے ہاں اردو پڑھ لیں گے نہیں آپ نہیں پڑھیں گے اچھا چلے چلیے شکیل بھائی پڑھیے پھر عزیز کو کرنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے راوی نے راوی نے کی جان لکھ امام امام یہ سمجھتا ہے کہ یہ لکھ لیں امام یہ سمجھتا ہے کہ راوی نے اس کو کاٹ کے امام یہ سمجھتا ہے کہ امام یہ سمجھتا ہے کہ حدیث سے اس حدیث سے جس مسئلے پر استدال کیا ہے استعل کیا گیا ہے گیا لکھ لیں اس کے خلاف ایک ایسی دلیل موجود ہے موجود ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ راوی کا ج, ج, جس, جس سے معلوم ہوتا ہے کہ, کہ نہیں اصل میں یہ نہ راوی آئے گا نہ یہاں پہ امام آئے گا یہاں پہ یہ ہے کہ جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس حدیث سے یہ لکھ لیں جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس حدیث سے راوی کی جگہ لکھ لیں مزکورہ راوی کو کاٹ کے لکھ لیں مزکورا راوی کا یہ مٹا دی اس کی جہاں لکھ لیں مزکورا کتاب بھی کچھ ایسی مشکل تھی اور اوپر سے ہمارے مترجم بھائی نے بھی اس کو مشکل بنانے میں خوب خوب کردار ادا کر جی جی جی جی جی سے معلوم ہوتا ہے کہ اس حدیث سے مذکورہ استدلال اس موضوع پہ درست نہیں جی پڑھیے مثلاً نمبر ایک جب ایک عام دلیل کسی خاص ترین جی دیکھیے ذرا چائے پی چیک آپ کیجیے آپ چائے یہ چی چون کم پکی ہوگی چیک یہ تو کسی نے پرماننٹ تھا فی ماہ فی کا کھانا کیا ہوگا اس چیز میں اس چیز میں اس کھیتی میں اس فصل میں فیم سپت استعمال جس کو پانی ملے کس کے ذریعے آسمان کے ذریعے جس کو آسمان شراب کریں ول اور چشمے شراب کریں او کا وہ زمین خود ہی تری نم ہے نمی ہے وہاں پہ تری ہے کیونکہ دریا کے کنارے ہے یا کوئی اور ایسا مسئلہ جس کی وجہ سے وہاں پہ پانی دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے پانی خود ہی زمین تر ہے پہلے سے تو اس میں کتنی زکاط پڑے گی ارغشرو دسواں حصہ ہے کتنی زکاط اس میں لیکن یہ بتانے کے لیے لفظ آپ نے کیا بولا ہے ماں اور ما کے بارے میں بات ہوئی ہے یہ عموم کے لیے ایسے ہی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ کھیتی میں جو بھی کھیتی ہو جو بھی پیداوار ہو اور اس کو پانی پلایا گیا ہے بارش کی بارش کے ذریعے شراب ہوئی ہے یا چشموں کے ذریعے یا ضرورت نہیں تھی پانی کی اس میں دسواں حصہ ہے وہ فیم آسوختی ابھی اور جہاں پانی کھینچ کر لایا گیا ہے اونٹوں کے اوپر لاد کر لایا گیا ہے یا کنویں سے نکالا گیا ہے تو ایسا کوئی مشقت ہوئی ہے پیسہ لگا ہے محنت کی گئی ہے تو وہاں پہ کتنی دات ہوگی بیسواں کا تجمہ کیا ہوگا بیسواں حساب اچھا اب دیکھیے یہاں پہ عموم ہے میں بار بار کہہ رہا ہوں فیم پیداوار کتنی ہو تو اب اشر ہوگا اس کا مطلب یہ ہے کہ چاہے ایک کلو ہو ایسے ہی ہے ہاں اس حدیث کے ہم اس حدیث کو سمجھ رہے ہیں فی الحال اس حدیث سے کیا معلوم ہوا اگر پیداوار اس کھیتی سے اس زمین سے کلو ہے تو اس میں بھی زکات دینا پڑے گی کتنی دس فیصد ہاں وہ تو دینی پڑے گی باہر یہ اس لیکن ایک اور حدیث ہے لئی سفی معدونا خم سطی اوسکن صدا یہ بھی بخاری وغیرہ کی ہے یہاں سے کیا معلوم ہوا لئی سفی معدونا خمسا کمان تو معلوم ہے نا پانچ اور پانچ وسط کتنا ہوتا ہے یہ یہ کتنا ہوتا ہے کتنا ہوا تین سو ساٹھ اور تین سو سا آج کل کے لحاظ سے کتنا بنتا ہے تقریباً مختلف اندازے ہیں سات سو پچاس کلو ٹھیک ہے اب یہ حدیث کہہ رہی ہے لئی سفی مرادون رحم او سکن سرا کا کہ پانچ بست سے کم اگر پیداوار ہے تو اس میں زکات نہیں ہے اس حدیث نے کیا کہا تھا جو بھی پیداوار ہے اس میں زکات ہے اور یہ حدیث کہہ رہی ہے کہ نہیں اگر تین سو سال سے کم ہے پانچ وس سے کم ہے تو اس میں زکوات نہیں ہے اب یہاں پہ کیا ہم کریں گے اب وہ بھی حدیث نبی اسلام کی ہے وہ بھی نبی اسلام کی ہے اب اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کوئی یہاں پہ آپ کے بتانے کا مقصد یہ تھا کہ بھئی کس پیداوار میں دسواں حصہ ہے اور کون سی پیداوار میں بیسواں حصہ ہے ٹھیک ہے اور جہاں تک یہ فی کا تعلق ہے یہ عموم کے لیے ہے تو اس حدیث سے اس کی تفصیص ہو جائے گی اب زکوٰۃ ہے پیداوار میں اور اگر وہ بارش کے ذریعے پیداوار ہے چشموں کے ذریعے ہے یا بارش پانی کی ضرورت نہیں پڑی تو اس میں دسواں حصہ ہے لیکن تب جب مقدار کتنی ہو سات سو پچاس کلو ٹھیک ہے سات سو کلو گرام کو اور اگر یعنی کہ یہ ہے محنت کے ذریعے پانی وہاں پہنچایا گیا ہے پیسہ لگایا گیا ہے اونٹیوں کے ذریعے یا جیسے پیسے دینا پڑتے ہیں آج کل حکومت کو وغیرہ ایسا کوئی چکر ہے تو پھر بیسواں حصہ ہے لیکن کب جب سات سو پچاس سات سو تک پہنچ جائے تب اب اس میں کوئی بڑا مسئلہ نہیں م. تھا لیکن کچھ ایم آئی نے یہ فتوا دیا کہ ہر پیداوار میں زکات ہے ہر پیداوار میں زکات ہے انہوں نے اس عزیز کو قبول اس حدیث کو قبول نہیں کیا کیوں ان کا ادھر کیا ہے جی یہ ہمارے پاس عموم موجود ہے یہ حدیث کیا ہے عام ہے ان کا عذر کیا ہے یہ حدیث کیا ہے عام ہے اب ہم فتوا کس کا لیں گے, لیں گے. ہم فتوا وہ لیں گے جس فتوی میں آیا ہے کہ تین سو سال سے کم میں زکات نہیں ہے لیکن وہ امام صاحب جو کہتے ہیں ہر پیداوار میں زکات ہے <laughs> ان کو ہم کیا فتوارے کریں گے ان پہ معذور جانیں گے انہیں برا بلا نہیں کہیں گے لیکن ان کی بات پہ عمل بھی نہیں کرے گا ٹھیک ہے اب یہاں یہ آپ شکیل صاحب اللہ آف خیر تھے ذرا شروع سے دوبارہ پڑھیے گا اللہ حافظ خیر بہت اچھا کیے اللہ حافظ خیر نے اللہ اسی کو جس کی جو چیز بنتی ہے وہ دیں گے تو کام چلے گا جی جی ہاں حدیث یہ بھی ہے کہ امام یہ سمجھتا ہے اس حدیث سے اس حدیث سے جس مسئلہ پر یہ لگتا ہے آپ نے یہ کاٹ وغیرہ نہیں کی پھر آپ نے جی اس حدیث سے جس مسئلہ پر استعل کیا گیا ہے کیا ہے کیا گیا ہے اس کے خلاف ایک ایسی دلیل موجود ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ مسکرہ موضوع پر ہے چلے صحیح ہے یہ بھی کام چل جائے گا ٹھیک ہے چل جائے گا ٹھیک ہے ہاں جی آگے نمبر ایک جب ایک خلاف ہاں اب دیکھیں یہ سال سمجھے نا آپ ایک طرف عام ہے ایک طرف خصوص ہے اب یہاں پہ کس کو لینا چاہیے تھا خاص کو لینا چاہیے یہاں پہ عام کے ساتھ ساتھ خاص کو لینا چاہیے دونوں کو ملا کر چلیں لیکن کچھ ایم آئی نے یہاں پہ خاص کی طرف توجہ نہیں دی اور اس حدیث پہ عمل نہیں کیا اس حدیث کو ترک کر دیا ہے اب ہم انہیں معذور جانیں گے لیکن ان کے اس فتوے پہ عمل نہیں, نہیں, نہیں, نہیں, نہیں کریں گے چلیں جی آگے نمبر دو ہاں ٹھیک پڑا آپ نے اختلاف پایا جاتا ہو یہ بھی اختلاف بنتا نہیں ہے جیسے یہاں پہ ہم نے ثابت کیا نا کہ یہ اختلاف بنتا نہیں ہے دونوں پہ عمل کریں لیکن وہاں پہ بھی ایسا مسئلہ پیدا ہوتا ہے مطلق اور مقید میں بھی اسی پر ریموور وہ تو لے کے آئے ہیں شام کو نہیں یہ نہیں ج میرے پاس مٹانے والا وہ ہے کہ چھوڑ اس سے نہیں جائے جب جاتے ہیں جائے اس سے بات دیکھیے جب تم میں سے کوئی شاہ سے فارغ ہو جائے اب وغیرہ پڑھ لے تو اب وہ کیا کرے وہ چار چیزوں سے اللہ کی پناہ مانگے یہ کون کون سی چار چیزیں ہیں عزابی قبر عزابی جہنم کا فتنہ وغیرہ آپ کو معلوم ہے تو یہ جو ہے یہ آپ کا حکم ہے اور اس حکم پہ عمل کرنا چاہیے بلکہ امام تاؤس رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے ایک دفعہ اپنے بیٹے کو دیکھا اس نے نماز پڑھی کہا تم نے یہ دعا پڑھی ہے اس سے آدھا والی چار چنوں سے پناہ مانگی ہے اس نے کہا نہیں کہا دوبارہ نماز پڑھو تو اس سے آپ اندازہ کیجئے کہ اس دعا کی کتنی اہمیت ہے میں یہ تو نہیں کہتا کہ آپ نے یہ دعا نہ پڑھی دوبارہ نماز پڑھیں لیکن آپ یہ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس دعا کی کتنی اہمیت ہے بہرحال اب دیکھیے جب تم اس کے فارغ ہو جائے تشاؤ سے کون سے تشاؤ سے مطلع مطلع صح بس بس بس بس بس بس پہلی حدیث میں نہیں ہے دوسری حدیث میں تقید ہو گئی ہے پہلی حدیث میں ایسی کوئی قید نہیں ہے پہلی حدیث میں ایسی کوئی قید نہیں ہے مطلق ہے کہ کوئی بھی چشاؤ دو جب آپ اس سے فارغ ہو جائیں تو چار چیزوں کا نام مانگے اور دونوں حدیثیں جو ہے مسلم شریف کی ہیں دونوں مسلم شریف کی ہیں تو اب دوسری میں کیا آ ہے کہ جب تم میں سے آخری چشاؤ سے فارغ ہو تو یہ مقید ہے اس نے اس مطلق کو مقید کر دیا ہے یہ مترق تھا حکم اس میں کوئی قید نہیں تھی یہاں پہ کیا آ گئی ہے قید آ گئی ہے تو اب یعنی کہ کسی امام کا یہ فتوا ہو سکتا ہے کہ آپ دونوں جو اطحیات ہیں جہاں بھی شہد ہو وہاں پہ یہ دعا پڑے اب یہ فتویٰ ہوگا تو آپ کہیں گے کہ اس امام صاحب نے اس حدیث کو نہیں لیا اس حدیث کو ترک کر دیا چر کے انہوں نے کیا کیا ہے انہوں نے مطلق کو لیا ہے انہوں نے کس کو لیا ہے مطلق کو لیا ہے انہوں نے مقید کی پرواہ نہیں کی اور اس حدیث کو ترک کر دیا ہے کہتے ہیں جی دونوں میں اختلاف ہے اور ہم کس کو لیں گے مطلق کو لیں گے ہم مطلق کو لیں گے دونوں تحیات میں یہ دعا پڑی جائے گی تو یہ شیخ سلیمان ہیں ہمارے جامعہ کے بہت مش... بک نبی کے مدرسے ہیں شیخ سلیمان سلیم اللہ الروحیلی یہ مثال ان کی طرف سے ہے یہ مثال انہوں نے یہاں پہ دی ہے کہ یہ مطلق مقید کی یہاں پہ مثال ہے کہ اور ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے ہم نے کس حدیث کو لینا ہے دونوں کو لینا ہے اور نیچے والی جو ہے اس سے اس کی تقید ہو جائے گی قید ساتھ لگائیں گے تو یہ دعا کس اطیات میں پڑی جائے گی آخری تیار میں پڑی جائے گی چلیں نمبر تین جہاں مطلب بزرگ کی نفی ہوتی ہو ہاں یہ بھی مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے ادیش چھوڑ دی جاتی ہے امرے مطلق سے وجوب کی نفی ہوتی ہو ہاں اس کے بارے میں یہ مثال نوٹ کیجئے گا لفظ کیا بولا گیا امرے مطلق مطلق, مطلق سے یہاں کیا مراد ہے آم. آم. آم. آم. آم. آم. آم. آم. امرے مطلق سے مراد یہ ہے جی امر سے مراد یہ ہے کہ عام امر ہے اس میں الگ سے کوئی دلیل نہیں ہے کہ یہ امر واجب ہے کہ مستحب ہے الگ سے کوئی دلیل نہیں ہے لیکن ہمارے ہاں اصول کیا ہے کہ امر وجوب کے لیے ہوتا ہے کہ صحباب کے لیے وجوب کے لیے ہوتا ہے جی اب ہمارے پاس آ گیا ادا راہ احد حکم ادھر جم چاہے سردی کو ہے ادھر رہا عہد میں جمع آتی پھل یہ جب تم میں سے کوئی جمعہ کریے جائے تو کیا کرے یہ امر ہے کہ نہیں ہے یہ امر ہے حکم ہے یہ امر مطلق ہے اب امر مطلق یعنی کہ امرے مطلق سے مراد ہے کہ الگ سے کوئی اور دلیل اس کے ساتھ نہیں ہے بس اتنا ہی ہے کہ امر ہے امر ہے اور امر ہمارے ہاں کس کے لیے ہوتا ہے وجوب کے لیے ہوتا ہے ایک اور حدیث آئی والی کی ہے شیخ نے حسن دیا ہے کے دن غسل کریف ابھی مت یہ بہت اچھی بات ہے وہ منی تسرا جو غسل غسل افضل تو غسل کیا ہے افضل ہے اسے کیا پتا چاہ رہا کہ واجب ہے کہ مصحب ہے اب اسی لیے غسل جمعہ کے بارے میں علماء کرام کے ماں اختلاف ہے کچھ کہتے ہیں واجب ہے کچھ کہتے ہیں واجب نہیں ہے اب یہاں پہ امرے مترک ہے یہ حدیث جو آئی ہے اس سے اس کے وجوب کی نفی ہو رہی ہے اب اس میں خود علماء جو اہل حدیث ہیں ان کے ہم بھی پلا ہو جاتا ہے اس مسئلے میں کہ یہ جمعہ کا وسر واجب ہے یا مصحب ہے اب جو عدم وجوب کے قائل ہیں ان کے جو بہت سے دلائل ہیں ان میں سے ایک دلیل یہ ہے کہ ہمارے پاس ایک اور حدیث آ ہے اس نے وضاحت کر دی ہے کہ یہ واجب نہیں ہے کیونکہ آپ نے کہہ دیا کہ غسل کرنا افضل ہے تو یہ اس چیز کی مثال ہے تو اب آپ یہ نہیں کہیں گے اس امام سے جو کہے جمعہ کا غسل واجب ہے کہ آپ نے اس حدیث کو تنگ کر دیا ہے آپ ان کو معذور جانیں گے انہوں نے اس حدیث کی وجہ سے اس کے وجوب کے وہ قائل نہیں رہے اس کو بھی انہوں نے اب استحباب پہ محمول کیا ہے چلیں گے پڑھیں گی جی نمبر چار یہ دیکھیے یہ نمبر تین کو دوبارہ پڑیے آپ جہاں مطلق سے موجود کی نفی ہوتی ہے یہ جو ہے نا یہ میں نے جو عربی میں عبارت ہے اس کے مطابق جو ترجمہ میں نے سیٹ کیا ہے وہ یہ ہے امر مطلق کے مقابل امر مطلق تو موجود ہے نا اس کے بعد دیکھیے امر مطلق کے مقابل ایسی دلیل ہو امر مطلق کے مقابل ایسی دلیل ہو جس جس لکھ رہ رہی آپ آگے وہ جو بات موجود ہے اس کی طرف آپ تیر دے دیں اشارہ دے دیں جس سے وجود کی نفی ہوتی ہو ایک جی جی جی جب حقیقت مجاز کے خلاف ہو جب حقیقت کے مقابل ایسی دلیل ہو جب حقیقت کے مقابل ایسی دلیل ہو جو مجاز پر دلالت کرتی ہو جب حقیقت کے مقابل ایسی دلیل ہو جو مجاز پر دلالت کرتی ہو جی ہاں سمجھا نہیں یہ <قلت> پڑھ دوں <قلت> نیچے <نسابق> والی یہ لکھا ہے من ملجم و آتی فبیحا و نیا مچ و فل غسلو فل غسلو افضل وامانی التسلا افضل اچھا اس کی جو مثال ہے حقیقت کے مقابل ایسی دلیل ہو جو مجاز پر دلال کرتی ہو اس کی مثال میں تو پیش کرنے سے قاصر ہوں کہ کوئی ایسی حقیقت آئی ہو حدیث میں اور پھر اس کے خلاف ایسی کوئی دلیل ہو جو مجاز پہ دلال کرتی ہو تو میں تو اس کی کوئی دلیل پیش کرنے سے قاصر ہوں ہمارے ہاں آپ کے جو احکام ہیں وہ حقیقت پہ ہی معمول ہیں نبی علی اللہ کے جو احکام ہیں حقیقت پہ ہی معمول ہیں اور ان کو حقیقت پہ ہی معمول کیا جائے گا بلکہ قرآن پاک کی آیات بھی ایسے ہی ہیں تو میں اس کی کوئی مثال پیش کرنے سے قاصر ہوں چلیں جی آگے معارضہ کے معارضہ سے یہاں کیا مراد ہے مخالفت جی تو ہاں لیکن وہ شاید دوسروں کو عذر دینا چاہ رہے ہیں نا دوسروں کو عذر دینا چاہ رہے ہیں وہ یہاں ان کے یہ گفتگو ساری پیش کرنے کا مقصد یہی ہے کہ دوسرے کا عذر کیا ہو سکتا ہے میں تو کہتے ہیں جی جی ایسے ہی ایسے ہی جی میں خود بھی اس کا قائل نہیں ہوں جی جی یہ ادارہ آحت الجومت تحصیل یا بخاری ہے یا مسلم ہے ٹھیک ہے یا بخاری یا مسلم جی ہاں چرین جی جملہ ہے اچھا یہ معارضہ کا ترجمہ لکھ لیا آپ لوگوں نے یعنی کہ عام کے مقابلے میں خاص کو پیش کیا جا رہا ہے مطلق کے مقابلے میں مقید کو پیش کیا جا رہا ہے اور جو آرڈر آیا ہے آپ کا امر آیا ہے امر مطلق اس کے مقابلے میں ایسی دلیل لائی جا رہی ہے جو وجوب کی نفی کرتی ہے اور اور کیا تھا حقیقت کے مقابلے ایسی دلیل لائی جا رہی ہے جو مجاز پہ ادلاس کرتی ہے تو یہ سب کیا مخالفت ہے تو یہ جو معارضہ کے جمل اقسام جو ہیں اس سبب میں شامل ہیں وہ کہتے ہیں ان کے ہم نے ابن تعمیر رحمہ اللہ کہہ رہے ہیں ہم نے چار مثالیں دے دی ہیں آپ کو اور بھی اگر کوئی معارضہ ایسا ہے مخالفت ہے تو وہ اسی سبب میں داخل ہے چلیں مزید براہ اور ان کا دائرہ یہ پڑھ لیا آپ نے اور ان کا دائرہ خاصا وسیحا خاصا وسیح وسی جی مزید براہ اخبار کی دلالت میں تعارف پایا جانا اور بعض کو بعد کے مقابلے میں ترجیح دینے کا کام آتا نہیں بلکہ یہ کسی طرح بھی ایک بحر ناپی نا پیدا کنار باہر کا مانا تو آپ جانتے ہیں نا سمندر ناپیدا جس کا کوئی کنارہ نہ ہو ناپیدا کنار جس کا کوئی کنارہ نہ ہو جی ہاں بحرے ناپیدا کنار سے کم نہیں ہاں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ جب ایسی حدیث آ جائے جس میں بظاہر مخالفت محسوس ہو رہی ہو ان کو آپس میں جمع کرنا یہ کئی دفعہ کام بہت مشکل ہو جاتا ہے کئی دفعہ یہ کام اتنا آسان نہیں رہتا جی ہاں اس کی ایک مثال آپ لے لیں قرآن پاک میں مثلا ایک جگہ پہ آیا ہے کہ وہ کفارہ جو ہے اس کا ظہار کا زہار کے کفارے میں آیا ہے کہ آپ کیا آزاد کریں غلام کون سا غلام آزاد کریں فتحرین الرقب مومینا مومن غلام کو آپ آزاد کریں اور دیگر کئی آیات میں مومن کے بغیر لفظ آیا ہے قتل کا کفار آپ لے لیں یا قسم کا کفار آپ لے لیں تو وہاں پہ یہ نہیں کہا گیا کہ وہ غلام جو ہے وہ مومن ہو اب جہاں پہ مومن کا لفظ نہیں بولا گیا کیا وہاں پہ بھی آپ کا فتویٰ یہ ہوگا کہ غلام مومن ہی ہونا چاہیے یا وہاں پہ کافر بھی ہو سکتا ہے تو یہ اب اس میں اور اس میں آپ جمع کرنے کی جب کوشش کریں گے تو اس میں کئی دفعہ مشکل پیش آتی ہے مطلب بڑے علمائے کا یہ کر لیتے ہیں ان کے وہ کہنا صرف یہ چاہتے ہیں اپنے جامع رحمہ اللہ کہ چونکہ کام کچھ مشکل ہے تو اگر کسی عالم دین سے کو غلطی ہو جائے فتوا ان کا غلط ہو جائے تو آپ انہیں معذور جانیں یہ نہیں وہ میں بار بار کہہ رہا ہوں وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ اس عالم دین کی اس معاملے میں تقریر شروع کر دیں نہیں یہ وہ بالکل نہیں پگام دے رہے صرف آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ وہ اسباب ہیں جن کی وجہ سے کسی امام سے غلطی ہو جاتی ہے تو آپ اس کو برا بلانا کہیں ان کا احترام کریں ان کے لیے دعا کریں احترام سے غلط کر ہاں جی احترام سے رکھ لیکن اس میں تو مسئلہ دوسرا دوسرا ہوتا ہے نا زیارہ فارا باقی چاہیے اور کفارہ ہوگا دوسری کا فہرا ہوگا تو اس میں کیسے بس یہ بتا رہا ہوں ناخلاف پایا جاتا ہے صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اختلاف پایا جاتا ہے اب جن کا فتویٰ یہ ہوگا کہ یہاں پہ مومن کا لفظ نہیں آیا اللہ نے بولنا ہوتا تو بول دیتے تو ہم یہی فتویٰ دیں گے تو کوئی مسئلہ نہیں ٹھیک ہے لیکن کچھ علماء کرام آپ سے کہیں گے نہیں بہتر یہ ہے کہ یہاں بھی مومن ہو کیونکہ وہاں پہ لفظ آیا تو بہتر ہے یہاں بھی مومن ہو کافر آپ غلام آزاد نہ کریں ایسے مسائل میں قسم کے مسئلے میں اور قطر خطا کے مسئلے میں باقی ویسے آپ نے ان کو آزاد کرنا ہے تو کریں کافر نہیں وہ تو فوائد تو یہی بتائے گئے یعنی کہ اسلام جو ہے اس کی حوصلہ افزائی نہیں کرتا آپ نے یہ بات کر دی ہے تو میں اشارہ کر دوں ورنہ ہمارے موضوع سے باہر ہے شیخ آپ کی نگرانی کر رہے ہیں آپ کو بتا دوں کہ یہ لوگوں میں غلط غلفمی پائی جاتی ہے کہ اسلام میں غلامی کا نظام ہے یہ پہلے سے چلا آ رہا ہے اسلام نے اس کو قائم نہیں کیا اور اسلام نے تو جگہ بجگہ کہا ہے کہ غلام کو آزاد کر دو یہ ہو جائے غلام کو آزاد کر دو یہ غلطی ہو جائے غلام کو آزاد کر دو اسلام تو آزاد کرنے کی ترغیب دیتا ہے لیکن اسلام کوشش کرتا ہے کہ جس کو آپ آزاد کریں وہ کون ہو مسلمان ہو کافر کو ابھی غلام رہنے دیں کیوں تاکہ آپ کے گھر میں رہ کے توحید سیکھے آپ کو نماز پڑھتا ہوا دیکھے اللہ کی عبادت کرتا ہوا دیکھے آپ کے اخلاق سے وہ بھی متاثر ہو کے مسلمان ہو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اخلاق دکھانا پڑے گا جی ہاں چلیں گے حدیث کا نواز سبب جی بعض اوقات امام ایک حدیث پر اس لیے عمل نہیں کرتا کہ اس کے خیال میں ایک دوسری حدیث اس کے خلاف ہوتی ہے جی بنا بری اس کے نزدیک ایک یہ حدیث یا تو ضعیف یا مسوخ ہے معدل اس میں تعمیر کی گنجائش موجود ہو اس سبب کی دو قسمیں ہیں اچھا یہ ٹھہری ذرا میں نے جو ترکی حدیث کا نواں سبب جو ہے جو ابن تعمیر رحم علیہ جو عبارت لکھی ہے اس کا جو ترجمہ کیا ہے وہ ترجمہ آپ نوٹ کر لیں کہ حدیث کے مقابلے میں حدیث کے مقابلے میں ایسے دلائل ہیں جن سے اس حدیث کے ضعیف یا منسوخ یا مول ہونے کا پتا چلتا ہے جن سے اس حدیث کے ضعیف یا منسوخ یا مول ہونے کا پتا چلتا ہے مؤول کا بھی وضات آ جائے گی لیکن ایک دفعہ لکھ رہی آپ حدیث کے مقابلے میں ایسے دلائل ہیں جن سے اس حدیث کے ضعیف یا منسوخ یا مول ہونے کا پتہ چلتا ہے اب یہ ساری عبارت جو مترجم نے لکھی ہے بعض اوقات امام ایک حدیث پر اس لیے عمل نہیں کرتا یہاں سے لے کے یا مول ہے یہاں تک بے شک آپ رہنے دیں یہ بار پھر میں نے لکھوائی ہے انشاءاللہ شاء زیادہ واضح ہوگی تو اب آپ سمجھ گئے یہ نواز سباب کیا ہے حدیث کے مقابلے میں کیا ہے میرے بھائیوں اور دلائل ہیں جن سے اس حدیث کے ضعیف یا منسوخ یعنی کہ ان درائر سے پتا چل گیا کہ یہ حدیث یا ہم ضعیب مانیں یا ہم اس کو منسوخ مانیں یا ہم اس کی تعمیر کریں کچھ نہ کچھ ہمیں کرنا پڑے گا اس کا وہ حتا کہ پھر کسی صاحب نے یہ بھی کہہ دیا تھا نا کہ ہر وہ قول ہر وہ عائد اور حدیث جو ہمارے ایما کرام کے فتوے کے خلاف ہو یا ہم اسے منسوخ مانیں گے یا اس کی ہم تعویل کریں گے تو وہ ایسا یعنی کہ اب یعنی کہ کہنا صرف یہ چاہتا ہوں کہ اس کو بدنیتی پہ محمول نہ کیا جائے غلطی پہ محمول کیا جائے کہ یہ غلط کہا ہے اسی لیے ایک اور امام جو ہیں مصر کے سید رشید رضا انہوں نے جب یہ جملہ نقل کیا تو کہا کاش ساتھ یہ بھی کہہ دیتے کہ ہم اسے تعویل پہ محمول کریں گے یا اسے منسوخ کریں گے اور اگر یہ دونوں کام درست نہ ہوئے تو ہم اپنے کال سے رجوع کر لیں گے یہ بھی اگر درمیان میں رکھ دیتے تو بہتر تھا یعنی کہ یہ نہیں رکھا انہوں نے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جنہوں نے یہ کال پیش کیا ہے ان کی نیت پہ آپ شک نہ کریں یہ بات غلط ہے ابن بھی رحمہ اللہ وغیرہ آپ کو ہمیں یہاں سبق اس سکھانا چاہتے ہیں کہ یہ بات غلط ہے لیکن آپ ان کی نیت پہ حملہ نہ کریں کیونکہ ہمارے کئی بھائی نیت پہ بھی حملہ کرتے ہیں کہ گویا کہ جان بوجھ کے انہوں نے اسلام کی مخالفت کا شاید انہوں نے ٹھیکہ لیا ہوا تھا یا کوئی ایسا تھا ایجنٹ تھے یعنی ایسی ایسا کوئی لفظ نہیں بولنا چاہیے ہم یہ کہیں ان سے غلطی ہوئی ہے اور انہوں نے زیادہ ہی اس نے زن کیم کیا ہے اپنے بزرگوں کے ساتھ جس وجہ سے ان سے یہ غلطی ہوئی ہے چلیں جی اب حدیث کے مقابلے میں ایسے دلائل ہیں جن سے اس حدیث کے ضعیف یا منسوخ یا مل مؤ ہونے کا مطلب کیا اس کی تعویل کی جائے یعنی کہ اس حدیث کو یا تو ضعیف ماننے کوشش کریں آپ کوئی نہ کوئی اس میں عیب نکال لیں راویوں میں اور کہیں کہ یہ ضعیف ہے اگر یہ کام نہ بن سکے تو آپ اس کو منسوخ ثابت کریں اگر یہ بھی کام نہ بنے تو پھر آپ اس کی کوئی نہ کوئی تعویل کریں آگے اس میں تھوڑی سی بات ہوگی چلیے جی ہاں یا یہاں سے بشرتیا کہ یہ ہمارے ساتھ رہے گا یہاں سے یہ مترجم کی بات ہمارے ساتھ رہے گی بشرتیا کہ اس میں تعویل کی گنجائش موجود ہو بشرطے جی کہ اس میں تعویل کی گنجائش موجود ہو ہم. اس سبب کی دو قسم ہے پہلی قسم یہ ہے کہ امام یہ سمجھتا ہو کہ اس حدیث کے مخالف حدیث پھر جملہ قابل ترجیح ہے جی اس لیے یہ حدیث یا تو ضعیف ہے یا منسوخ ہے یا محمد ہے ہم. ان تینوں میں سے ایک بات ضرور ہے مگر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ان تینوں قسموں میں سے اس کا تعلق کس قسم کے ساتھ ہے یعنی کہ وہ کہنا چاہتے ہیں کہ امام یہ سمتا ہے کہ یا ضعیف ہے یا منسوخ ہے یا موبل ہے لیکن کیا ہے یہ پتہ نہیں چل رہا وہ کہتے ہیں ہمارے پاس دلیل اتنے کبھی ہیں جن کی وجہ سے یہ جو ہے یا منسوخ ہے یا اس کی تعبیر کریں گے یا ضعیف ہے لیکن کیا ہے ضعیف ہے نہیں, یہ نہیں کہہ سکتے منسوخ ہے پتہ نہیں منسوخ ہے کہ لیکن ان تینوں میں سے برال کچھ ہے امام صاحب سے بات پکی نہیں ہو رہی لیکن برال حدیث کو انہوں نے ترک کر دیا ہے اب حدیث کو کیوں ترک کیا کیا وہ ضعیف ہے یا منسوخ ہے یا مل ہے یہ ان کو خود بھی صحیح پتہ نہیں ہے لیکن برال انہوں نے یہ کام کر دیا آپ اسی کو اس کی ایک مثال آپ لے لیں یہ رف الدین کا مسئلہ آپ لے لیں رف الدین کے مسئلے میں جنابی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث کی وجہ سے رفل دین کرنے کو منسوخ بھی کہا گیا ہے رفل دین نہ کرنے والوں نے ایک جواز اس کا کیا پیش کیا ہے کہ یہ کیا ہے منسوخ ہے کیونکہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت جو آتی ہے ابودھو شریف میں اس میں آتا ہے کہ انہوں نے کہا کیا میں تمہیں نبی علیہ سات اسلام والی نماز پڑھ کر نہ دکھاؤں پھر انہوں نے نماز پڑھی اور اس نماز میں رفل الدین نہیں کیا اب عبد اللہ مسعود رضی اللہ عنہ نے یہ عمل کب کیا آپ کے فوت ہونے کے بعد وہ کہتے ہیں عبداللہ بن مسعود بڑے صحابی ہیں اور فقی قسم کے صحابی ہیں اور آپ کے فوت ہونے کے بعد انہوں نے نماز پڑھی ہے اس میں رف دین نہیں کیا اس سے پتہ چلا کہ رف دین کسی زمانے میں تھا تو بعد میں وہ جو ہے سنت جو ہے منسوخ ہو چکی ہوگی کینسل ہو چکی ہوگی یہ اس سے لگ رہا کہ یہ کوئی پکی دلیل نہیں بنتی اور ویسے بھی یہ روایت کیا ہے ضعیف ہے, بلدی بلدی ہے بلدی یہ تو مثال کے طور پہ ہم پیش کی ہے تو ورنہ یعنی کہ یہ یہ اس سباب میں داخل ہے کہنا چاہتا ہوں کہ عبداللہ ابن مسعود کی حدیث سے رفیع کی حدیث کو منسوخ کہنا ورنہ کئی ساتھی جو ہیں شاید وہ پہلے زورات میں نہیں رہے کافی ان کے پاس معلومات نہیں ہوں گی پریشان نہ ہو جائیں کہ ہمارے پاس ان صحابہ کلام کی احادیث بھی ہیں جو آپ کی آخری زندگی میں مسلمان ہوئے اور وہ بھی بتاتے ہیں کہ آپ رف الدین کرتے تھے وہ دو صحابی کون سے ہیں مالک نے ویرت اور والد ابن حجر تو یہ آپ یمن سے آئے اور آپ کی آخری زندگی میں آئے آپ کی آخری نمازیں دیکھیں اور بتاتے ہیں کہ آپ رفل الدین کرتے تھے ایسی ابو حمید ساید کی حدیث ہے کہ آپ کے فوت ہونے کے بعد دس صحابہ اکرام کے سامنے انہوں نے نماز کا طریقہ بیان کیا اور رفل الدین کیا اور دس کے دس صحابہ کرام نے تائید کی کہ آپ نے وہی نماز پڑھی ہے جو نبی اسلام پڑھتے تھے اور بھی بہت سے درائل ہیں جس کے اوپر کوئی بہت زیادہ مجھے محنت کی ضرورت نہیں ہے میں صرف مثال دینا چاہ رہا تھا کہ کس طریقے سے رف الدین کی احادیث کو پیچھے کر دیا گیا یہ کہہ کر ایک, ایک دلیل یہ دی گئی کہ یہ منسوخ ہے ایک دلیل کیا دی گئی کی کہ یہ کیا ہے منسوخ ہے ایسے ہی ایک اور مثال لینے نبی علیہ حصہ تو فرماتے ہیں مسلم شریف کی حدیث ہے فرماتے ہیں نہیں عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ آپ نے فیصلہ کیا کس نے نبی اسلام نے ایک گواہ کے ساتھ اور ایک قسم کے ساتھ کس کے ساتھ فیصلہ کیا آپ نے ایک گواہ کے ساتھ اور ایک قسم کے ساتھ اب ہمارے جو حنفی علماء کے ہیں ان کے ہاں یہ درست نہیں ہے فیصلہ یا تو دو گوہوں کے ساتھ ہوگا یا ایک مرد اور دو گوہوں کے ساتھ لیکن مدعی دعویٰ جو دائر کرنے والا ہے اس کی قسم ہو اور ساتھ ایک گواہ لے آئے اور اس کے حق میں فیصلہ کر دیا جائے وہ کہتے ہیں کہ یہ درست نہیں ہے یہ بات آگے تفصیل کے ساتھ آئے گی جب ان کے سامنے یہ حدیث پیش کی گئی کہ بھائی مسلم شریف کی حدیث ہے کہ نبی علی السلام نے فیصلہ کیا ایک گواہ کے ساتھ اور ایک قسم کے ساتھ تو انہوں نے اس کو رد کرنے کے لیے جو بہت سے دلائل پیش کیے ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ تعویل تویل کیا تھی وہ کہتے ہیں صحابی کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے کبھی فیصلہ کیا ہے گواہوں کے ساتھ اور کبھی آپ نے کسی کیس میں فیصلہ کیا ہے قسموں کے ساتھ ان کے خود الگ الگ کر دو جبکہ غلط نباز کا مقصد کیا ہے ایک ہی کیس میں آپ نے ایک گواہ اور ایک قسم کی بنیاد پہ فیصلہ کیا ہے انہوں نے اس کی دور کی تعبیر کی یہ بہت دور کی تعبیر ہے کیا کہ جناب وہ گواہی کا معاملہ جو ہے وہ کسی اور کیس کا ہے اور گواہ سے مراد وہاں ایک گواہ نہیں ہے مراد ایک گواہ سے مراد یہ کہ کئی گواہ لیکن ان کے فیصلہ آپ نے گواہی کی بنیاد پہ کیا یہ مطلب ہے اس حدیث کا اور کسی دوسرے کیس میں آپ نے فیصلہ قسم کی بنیاد پہ کیا تو یہ تعویل ہے بہت دور کی تعویل لیکن بہرحال انہوں نے یہ تعویل کی ہے تو یہ جو ترک حدیث کا نواں سبب ہے یہ اس کی یہ مثالیں ہیں اور اس کی روشنی میں آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں جی شکیل بھائی اب ذرا دوبارہ پڑھیے گا حدیث کے مقابلے میں ایسے دلائل ہیں جی نوا سبق نوا سبق hmm. حدیث کے مقابلے میں ایسے دلائل ہیں جن سے اس حدیث کے ذریع یا منسوخ یا مغل ہونے کا پتہ چلتا ہے hmm. دشرت اس میں تامل کی گنجائش موجود ہو hmm. اس سبب کی دو اس میں hmm. یہ ہے کہ امام یہ سمجھتا ہو کہ اس حدیث کی مخالف, مخالف حدیث پھر جملہ قابل درجی ہے اس حدیث کی مخالف حدیث کی جہاں پہ لکھیں دلیل حدیث کو کاٹ کے اس کو اوپر لکھیں دلیل اس لیے یہ حدیث یا تو ضعیف ہے یا منسوخ ہے یا وہ ہے ان تینوں میں سے ایک بات ضرور ہے اگر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ان تینوں قسم میں یہ آپ کا بس مجھے اصل میں خوف رہتا ہے کہ آپ کو بار بار کٹوانا لکھوانا ورنہ اس کا منع آپ کو بھی سمجھ نہیں آ رہا ہوگا اس لیے اگر کاٹ لیں تو بہتر رہے گا مگر کے بعد دکھے مگر ان تینوں میں سے کسی ایک کا تعین نہیں کیا جا سکتا ابن تعلیم رحمہ اللہ کی عبارت کا ترجمہ یہ ہے مگر ان تینوں میں سے کسی ایک کا تعین نہیں کیا جا سکتا کہ کیا, کیا وہ ضعیف ہے یا منسوخ ہے یہ لکھنے کی ضرورت نہیں بس اتنا لکھیں مگر ان تینوں میں سے کسی ایک کا تعین نہیں کیا جا سکتا جی دوسری قسم کیا ہے جی دوسری قسم یہ ہے کہ وہ پورے مسروخ کے ساتھ کہتا ہے کہ یہ حدیث منسوخ ہے یا محبت ہاں اور پہلے پہ پہلی قسم میں کیا تھا पता नहीं पता नहीं नहीं تینوں میں سے ایک ہے پتہ نہیں کون سا ہے یا یہ وظیف ہے یا منسوخ ہے یا محبت ہے اور دوسرے میں کیا ہے نہیں وہ کہتا ہے منسوخ ہے یا وہ کہتا ہے کہ محبت ہے جی ٹھیک ہے اگر حدیث کو منسوخ قرار دینے میں بعض اوقات اس سے غلطی سرد ہو جاتی ہے اس لیے وہ متاثر حدیث کو جس سے ناسک ہونا چاہیے غلطی سے متقب سمجھ بیٹھتا ہے اور اس طرح اس حدیث کو جو دراصل ناسک ہے منسوخ تصور کرتا ہے یہ ناسخ منسوخ کا مانا آپ کو معلوم ہے نا ناسخ جو کینسل کرنے والی ہے منسوخ جو کینسل ہو رہی ہے ٹھیک ہے چلیں معلوم جی اسی طرح جب امام یا رابی یا رابی یہ تکلف ہے یہ کاٹ دیں اسی طرح جب امام جب امام حدیث کی تعبیر کرتا ہے تو اس سے بعض دفعہ تعمیر کرنے میں بھی غلطی ثابت ہو جاتی ہے مطلب وہ حدیث کو ایسے معنی پہناتا ہے جن کی اس کے الفاظ میں سرے سے گنجائش ہی نہیں اس کے الفاظ میں ان کے حدیث کے الفاظ میں سرے سے اس تعبیر کی گنجائش نہیں ہوتی یا اس کے الفاظ <تصفح> کی معنی کو قبول نہیں کرتے جب جب یہ بھی جو ہے نا یہاں معذرت کے ساتھ پھر آپ کو کانچھان کرنا پڑے گی جن کی اس کے الفاظ میں سرے سے گنجائش ہی نہیں یا یا کے بعد دیکھیں یا وہاں پہ یا وہاں پہ کوئی ایسی دلیل اور قرینہ ہے یا وہاں پہ کوئی ایسی دلیل اور قرینہ ہے جو اس طویل کی تردید کر رہا ہے یا وہاں پہ کوئی ایسی دلیل اور قرینہ ہے جو اس طویل کی تردید کر رہا ہے وہ دلیل یا وہ قرینہ بتا رہا ہے کہ یہ تعویل غلط ہے جی ہی نہیں. ہی نہیں یا وہاں پر کوئی ایسی دلیل اور کرینا ہے جو اس تعویل کی تردید کر رہا ہے تو منسوخ ہونے کی میں نے دلیل کیا دی تھی آپ نہیں بتائیں گے وہ بھائی جی بھائی منسوخ ہونے کی ابھی میں نے مثال کیا پیش کی تھی نہیں نہیں وہ بھائی بتائیں گے جی آپ ہاں کون سی عبد اللہ عبد اللہ مسعود والی کہ اس کو کہا جاتا ہے کہ اس نے منسوخ کر اس سے پتا چل رہا ہے کہ رف الدین کیا ہو گیا تھا منسوخ ہو گیا تھا اور تاغیر کی میں نے کون سی مثال دی عبد المان بھائی ہاں جی کیا اس میں کے e ساتھ آپ نے فیصلہ کیا تو تعویل اس کی کیا کی گئی عبدالبین عبداللہ بن عباس کہہ رہے ہیں کہ آپ نے گواہ اور قسم کی بنیاد پہ ایک گواہ اور قسم کی بنیاد پہ فیصلہ کیا تو اس کی تعویل یہ کی گئی کہ ان کا مطلب یہ ہوگا عبداللہ بن عباس کے کہنے کا مطلب یہ ہوگا کہ کسی کیس میں آپ نے گواہوں کی بنیاد پہ فیصلہ کیا ہے اور کسی کیس میں آپ نے قسم کی بنیاد پہ فیصلہ کیا ہے اب قسم کس کی ہو گئی اب یہاں پہ جب آپ تعویل کریں گے اور کہیں گے کسی کیس میں آپ نے فیصلہ کیا گواہوں کی بنیاد پہ اور کسی کیس میں قسم کی بنیاد پہ تو قسم کس کی ہوگی مدعی کی کہ مدعا آلائے کی ہو جائے گی جبکہ عبداللہ بن عباس جو کہنا چاہتے ہیں وہ کیا ہے مدعی مدعی نے مددعی ایک گواہ لے کر آیا اور ساتھ قسم اٹھا لی اور آپ نے اس کے حق میں فیصلہ کر لیا جی ہاں جب اس حدیث کے مخالف دوسری حدیث موجود ہو تو بال دفعہ مخالف حدیث اس موقعوں بدلالت نہیں کرتی جس کی بنا پر اسے مخالف تصور کیا گیا بال دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو حدیث مخالف ہے سند یا مطن کے اعتبار سے بلحاظ صحت کو صحت و ثقاحت حد... اس کا درجہ پہلی حدیث سے پروتر ہوتا ہے हाँ. لہذا یہاں پہلی حدیث کے سلسلے میں اپنے جذبات پر غور کیا جائے گا جو قبل حدیث ذکر کیے گئے ہیں یہ بھی عبارت مترجم کی کافی مشکل ہے تو بہرحال اب میں کیا کیا آپ کو لکھاؤں آپ کو مشکل مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن آپ کو مشکل پیش آ رہی ہوگی یہ <تصح> ترجمہ اس کا یہ بنتا ہے جب اجمالی طور پر حدیث کا معارضہ کر رہا ہو جب اجمالی طور پر حدیث کا معارضہ کر رہا ہو تو ممکن ہے دلیل مخالف اس حدیث کے معارض نہ ہو تو ممکن ہے دلیل مخالف اس حدیث کے معارض نہ ہو اور یہ بھی ممکن ہے کہ جب معارض حدیث ہو تو وہ اسناد یا متن کے اعتبار سے پہلی حدیث کی قوت میں نہ ہو یہ بھی ممکن ہے کہ جب معارض حدیث ہو معارض حدیث ہو یعنی کہ معارض جب حدیث ہو ایت نہیں کہنا ہی چاہتی ہی. یہ بھی ممکن ہے کہ جب معارض حدیث ہو تو اسناد یا متن کے اعتبار سے پہلی حدیث کی قوت میں نہ ہو یہ اس عبارت کا مطلب کیا ہے ہمیں یہ ترک حدیث کا نواں سبب پڑھ رہے تھے اس میں ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس سبب کی دو قسمیں بتائی ہیں پہلی قسم کون سی ہے کہ وہ کہتے وہ امام صاحب سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس ایسے دلائل ہیں جن کی وجہ سے یہ حدیث جس کو میں ترک کر رہا ہوں یا ضعیف ہے یا منسوخ ہے کیا ہے یا مبل ہے قابل طاویل ہے مبل ہے اب یہ وہ یہاں پہ اجمالی طور پہ معارضہ کر رہے ہیں تحدید نہیں کی ایسے ہی ہے نا اور دوسرا دوسری جو قسم ہے اس میں تحدید ہے وہ کہتے ہیں یا یہ منسوخ ہے یا محبل ہے ابن تعمیر احمد کہہ رہے ہیں کہ جب اجمالی طور پہ حدیث کا معارضہ کر رہا ہو یہ کون سی قسم ہوئی پہلی اجمالی طور پہ تحدید نہیں ہے جب اجمالی طور پہ حدیث کا معارضہ کر رہا ہو تو ممکن ہے دلیل مخالف اس حدیث کے معارض نہ ہو یہ معارض سمجھ رہے ہیں ہو سکتا ہے وہ معارض ہی نہ ہو اور یہ بھی ممکن ہے کہ جب معارض حدیث ہو تو ہو سکتا ہے وہ اجناب کے لحاظ سے یا متن کے لحاظ سے اس سے کمتا ہو معارضہ بنتا ہی نہ ہو ان کے اگر غور کیا جائے تو ہو سکتا ہے معارضہ بنتا ہی نہ ہو ہو سکتا ہے وہ حدیث ضعیف ہو جس کو آپ مقابلے میں لا رہے ہو سکتا ہے خود وہ ضعیف ہو جیسا کہ دل مسود کی حدیث کیا ہے ضعیف ہے خود وہ ضعیف ہے اس کے بعد ہے جی اجماع کا دعویٰ یہ شیخ کے حکم کے مطابق یہ جو ہے یہ محروف ہے اب آگے چلیے آپ ترقی حدیث کا دسواں سبب اس سے پہلے پہلے تھوڑا سا بھائی کافی سوئے ہوئے مجھے نظر آ رہے ہیں تو اس لیے میں پوچھنا چاہوں گا کہ ترقی حدیث کا ساتواں سبب اصل میں میں یہ بھی ڈال رہا ہوں شیخ سے بھی ساتھ ساتھ کہ شیف کہیں کتاب انہوں نے اس دفعہ بھی ختم نہیں کی حالانکہ کافی مزدور کر دیا ہے تو میں سوال نہیں کر رہا اس کا نقصان یہ ہو رہا ہے کہ اس وقت تقریباً عام طور پہ بائیس سو ہے مجھے ہے اچھی طرح لیکن میں صرف ٹائم کی کمی ہوتی ہے وہ یہاں سے چل رہا ہوں تیزی کے ساتھ یہ ترک حدیث کا ساتواں سبب یہ پچھلی لین سے پچھلی لین وہ آخری لین جی یہ <تصف> ترک حدیث کا ساتواں سبب کیا ہے کام پر جی جی ہاں وہ کیا ہے جی اس کے اصول و ضوابط بتا رہے ہیں کہ اس جس حدیث کو وہ ترک کر رہے ہیں اس کا وہ مفہوم نہیں ہے جو دوسرے لوگ سمجھ رہے ہیں یہ ان کے اصول و ضوابط جو ہیں وہ دوسرے لوگوں سے مختلف ہیں یا ان کے مطابق ہیں مختلف ہیں جی اور آٹھویں نمبر پہ جی آپ تین بھائی آپ سے کوئی بتا دیں ہاں جی آپ تین آٹھواں کتاب دیکھ نہیں کتاب نہ دیکھیں نا آپ کتاب دیکھنے کی باری نہیں رہی نہیں یہ تو نویں سباب کی طرف آپ چلیں گے جی آپ لوگ تینوں کے لیے آپ جی آپ تینوں جیسے پہنچی لگتا ہے دوسری اس کے خلاف یعنی کہ امام صاحب سمجھتے ہیں کہ حدیث کا جو مفہوم ہے وہ بظاہر تو درست ہے لیکن اس کے مقابلے میں ایسے دلائل ہیں جن سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ مفہوم یہاں پہ مراد نہیں ہے یہ مفہوم یہاں پہ مراد نہیں ہے اور اس کی مثالیں ابن تیمیہ نے کیا دی ہیں ابن تیمیہ نے جو مثال دی ہے جی عام کے مقابلے میں کیا ہو خاص ہو دوسری مطلق کے مقابلے میں کیا ہو مقید ہو اور کہیں پہ امر مطلق ہے تو اس کے مقابلے میں ایسی دلیل ہو جس سے وجوب کی نفی ہو رہی ہو حقیقت ہے تو اس کے مقابلے میں ایسی دلیل ہو جس سے رہا ہو کہ یہ حقیقت نہیں بلکہ یہاں پہ کیا ہے مجاز ہے اور اس کے بعد آ گیا نواں جی یہ آپ ساتویں اور آٹھویں میں یہ آپ بات یہ نوٹ کریں گے کہ ساتویں میں جو امام صاحب ہیں ان کے اصول و ضوابط باقی لوگوں سے مختلف ہیں اور آٹھویں میں عام خاص کو سب مانتے ہیں لیکن انہوں نے اپ ان کو آپس میں مد مقابل نہ کھڑا کیا ہے جبکہ مد مقابل نہیں ہے دونوں کو کیا کریں گے ایک کریں گے جمع کریں گے دونوں کو جی اوقات میں امام حدیث نہیں کا... نہیں نہیں اوپر دیکھ نہیں پڑنا <laughs> جی یہ جو شروع سے میں نے سوال نہیں کیا آج تو اس کا نقصان ہو رہا ہے جی جی جبکہ میں بڑی آسان ہے بات رکھوائی تھی آپ کو جی آپ کا نام ایجاد ہے نا شعیب جی شعیب بھائی جی میں کہتے ہمارے پاس ایسے دلائل ہیں جنہیں ماننا اتنا ضروری ہے کہ اس حدیث کو جسے ہم تر کر رہے ہیں یا اس کو ہم ذہی مانیں گے یا منسوخ مانیں گے یا ہم اسے محبت مانیں گے کوئی نہ کوئی راستہ ہم نکالیں گے صحیح لیکن اس کو یا زئی ماننا ہے یا منسوخ ماننا ہے یا محبل ماننا ہے اور اس, اس سبب کی پھر دو قسمیں انہوں نے بیان کی ہیں پہلی قسم میں کیا ہے ان تینوں میں سے ایک ماننا ہے اور امام صاحب کو خود سمجھ آ رہی کیا ماننا ہے لیکن ہے ان تینوں میں اس کوئی ایک اور دوسرے سبب میں وہ کہہ رہے ہیں یا یہ منسوخ ہے پکا انہوں نے کہہ دیا پکا کہہ دیا کہ اس کی یہ تعویل ہے جی اور اب آتے ہیں دسواں اسباب دسواں اور نواں سبب اس میں بھی معمولی سا فرق ہے ویسے نتائج کے لحاظ سے معمولی نہیں ہے لیکن بولنے کے لحاظ سے کہہ رہا ہوں معمولی سا فرق ہے نویں سباب میں دیکھیے میرے بھائی میری طرف میری طرف ذرا دو منٹ دیکھیے جی ہاں تھا آسان کریں بھائی اس میں یہ چیزیں ایسی ہیں کہ یہ سہان کرنے والی نہیں ہے نہیں مسئلہ یہ نہیں ہے صرف مسئلہ صرف وہ نہیں ہے کہ شروع سے میں نے سوال نہیں کی ہے بس اور کوئی مسئلہ نہیں ورنہ یہی الفاظ ہوتے تھے پچھلے دورے میں بھی وہی یہی سب کچھ تھا ٹھیک ہے جی منسوخ کو جانتے ہیں ویسے آپ منسوخ کو منسوخ جی جی چلے جی جی ہاں چلے اچھا اب برحال آ رہے ہیں دسویں سباب کی طرف جس میں مزید کوشش کرتے ہیں بھائی کی بات کے مطابق انشاءاللہ آسان بنانے کی دسواں سباب جو ہے میرے بھائی اس میں اور نویں میں یہ فرق ہے کہ نوے میں جو مقابل دلائل تھے وہ کیا تھے صحیح صحیح ضعیف تو آپ اس حدیث کو کہہ رہے ہیں جو جس کو ابتر کر رہے ہیں لیکن جن دلیل کی وجہ سے کر رہے ہیں وہ کیا تھے, کی وہ کیا تھے؟ <تصفح> یا تو کوئی ایج تھی ٹھیک ہے یا کوئی حدیث تھی <تصفح> اس قسم کی کوئی ایسی چیز تھی جس کو باقی علماء کرام بھی قدر کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں اگرچہ وہاں پہ ابان نہیں رہی اگرچہ وہاں پہ اوبان نہیں رہی اور دسویں سبب میں آ کر آپ جس حدیث کو ترک کر رہے ہیں اسے آپ یا ضعیف کہہ رہے ہیں یا منسوخ کہہ رہے ہیں لیکن جو دلائل آپ لے کر آ رہے ہیں مقابلے میں وہ دلائل بنتے نہیں ہیں شروع سے نہیں بنتے وہ ایک تو یہ ہے نا کہ آگے چل کے ہم نے کہا جی آپ کی روایت ضریف ہے یہ اور چیز ہے لیکن حدیث تو ہے نا لیکن یہاں پہ ایسے دلیل ہیں آپ کے کہ جو جن کو باقی رماعت کرام دلائل مانتے ہی نہیں یا کم از کم راجے نہیں مانتے مثلاً آپ قیاس لے آتے ہیں یا کوئی اور چیز لے آتے ہیں ایسی اور اس کے ذریعے قیاس کو اتنی آپ فوقیت دے رہے ہیں کہ اس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ اس کو یا آپ ذہی مانیں یا منسوخ مانیں تو یہ وہ چیز دلائل ہیں آپ کے جن کی وجہ سے آپ اس حدیث کو تر کر رہے ہیں چلیں پڑھیے گا عبدالر عبدالرحمان بھائی آپ کی اردو پڑھ لیں گے سر سب کے امام ہے تو نہیں پتہ نہیں اچھا اہل حدیشوں کے پیٹ کے امام ہے نا نقبہ مل جائے گا ان کو ان کو پتا ہی نہیں یہ حال ہے ہوتے ہیں نا جیسے نہیں نہیں دل کام ہو گیا نا اس سے پہلے حدیث پر عمل نہ کرنے کا دسواں سبق یہ ہے اس حدیث کے مقابلے میں کوئی دوسری حدیث موجود ہو اس کے بارے میں امام بھی تصور کرتا ہو کہ یہ حدیث یا تو ضعیف ہے منسوخ ہے یا قابل تعمیر ہے حالانکہ دوسرے علما اس حدیث یا جیسی دیگر احادیث کو مخاطب خیال نہیں کرتے یہ حقیقتن یا حقیقتن ایک راجے مارف کی حیثیت نہ رکھتی ہو پڑھنے پہلے دفعہ جی ہاں مثلاً مقصرت اہل کوفا بعض احادیث صحیحہ کو گواہر قرآن سے متصادم خیال کرتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ غاہر قرآن میں جو عموم پایا جاتا ہو تو اس حدیث کے مقابلے میں ترجیح دی جائے گی حالانکہ جس کو وہ ظاہر قرآن <تصفح> تصور کرتے ہیں دراصل وہ ظاہر ہی ظاہر ہے ہی ہے ہی،, ہی, ہی نہیں اس لیے کہ مالی و مفہوم پر ضلالت کرنے کے وجود اسباب مختلف متاثر ہوتے, ہوتے ہیں رک جائیے یہاں پہ پہلے لکھیے درقی حدیث کا دسواں سبب وہی وہ عبارت جو آپ نے نویں سبب میں لکھی تھی وہ لکھیں میں بھی لکھواتا ہوں دوبارہ لسٹ لیکن بتا رہا ہوں کہ وہی لکھنی ہے اس کے ساتھ کچھ اضافہ ہوگا آپ لکھیں گے حدیث کے مقابلے میں حدیث کے مقابلے میں ایسے دلائل ہیں جن سے اس حدیث کے ضعیف یا منسوخ یا مول ہونے کا پتہ چلتا ہے لیکن یہ نئی چیز ہے لیکن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 مخالف خیال نہیں کرتے ہاں جی آپ پڑھیے عبد الرمان بھائی حدیث کے مقابلے میں جو میں نے لکھا ہے لکھوایا وہ نہیں لکھا آپ نے پڑھی جو جن سے اس حدیث کے ذہیب اس حدیث محبت کا مانا کیا ہے کون سا بھائی بتائے گا قابل تابی ٹھیک ہے قابل تابی یہ بھائی درمیان میں کدھرے ہیں وہ ہمارے بھائی کا منا کیا ہے مطلب جس کی تعویذ کی, کی جائے تو یہ انشاءاللہ شاء آپ یہ یاد کر لیں گے تو پھر آپ کو سانی رہے گی چلیں جی ہاں تعریف کی جائے گی لیکن دوسرے ایمان اس کی جائے کہ دوسرے دلیل کو خیال نہیں کرتے یا آگے آگے عبارت ہے اس کی مترجم کی یا حقیقت بھی وہ دلائل حدیث کے اوپر لکھنے وہ دلائل راجے معارض کی حیثیت نہ رکھتے ہوں معارض معارض کی حیثیت نہ رکھتے ہوں سر دیکھیں دیگر اعمہ کرام ان مخالف دلائل کو وہ مخالف سمتے ہی نہیں ہیں ان کے اس قابل نہیں سمتے کہ ان کو مخالف کے طور پہ پیش کیا جائے وہ اس قابل نہیں سمجھتے کہ ان کو مخالف کے طور پہ پیش کیا جائے بالکل نہیں سمجھتے یا وہ کہتے ہیں راج مسلک یہی ہے کہ یہ مخالف بنتے نہیں ہیں یا تو متفق علیہ وہ سمتے ہیں کہ یہ مخالف نہیں بنتے یا وہ کہتے ہیں کہ راجے بات یہی ہے کہ یہ اس قابل نہیں ہے ان کو مخالف کے طور پہ پیش کیا جائے آگے پڑھیے مثلاً بکثرت مثلاً قرآن کے تصادی تیار کرتی ہوں وہ سمجھتے ہیں کہ دواہر قرآن میں جب عموم پایا پا جاتا ہو تو اس حدیث کے مقابلے میں ترجیح دی جائے گی تو اسے اسے کسے برا اسے قرآن ظاہر قرآن, قرآن کو دواحر قرآن قرآن دواحر قرآن جی حدیث کے مقابلے میں ترجیح دی جائے گی دی جائے گی حالانکہ جل کو وہاحل و قرآن تصور کرتے ہیں دراصل ہی ہی ]ہی ہی ہے اس لیے کہ اس لیے کہ معنی و مقوم پر تلاش کرنے کے جو باق مختلف متاثر ہوتے ہیں دیکھیں اب یہاں پہ وہی آئے گا وہ پیچھے میرے بھائی کیا نام ہے آپ کا نام آپ کا تنویر دہاق صاحب اب دیکھیے وہی حدیث تو پہلے میں نے پیش کی تھی بن عباس کہ نبی علیہ وسلم نے فیصلہ کیا ایک گواہ اور ایک قسم کی بنیاد پہ اس سے پتا چلا کہ جج نے جب فیصلہ کرنا ہو تو اس کے کئی طریقے ہیں نمبر ایک یہ کہ اس کو دو گواہ مل گئے ہیں ان کی گواہی کے بنیاد پہ فیصلہ کر دیں دو گواہ نہیں مل سکے ایک مرد مل گیا اور دو عورتیں مل گئیں تو مدعی کے حق میں فیصلہ کر دیں تیسرا یہ ہے کہ ایک گواہ مل گیا اور سات مدعی سے قسم لے لے اور اس کے حق میں فیصلہ کر دے یعنی کہ کچھ چیزیں جو تھیں وہ قرآن پاک سے مل گئیں اور یہ چیز حدیث سے مل گئی ایک گواہ اور ایک قسم کی بنیاد سے فیصلہ کرنا یہ چیز قرآن سے ملی کیا حدیث سے ملی حدیث, ملی حدیث, ملی حدیث, ملی حدیث سے ملی اب اہل کوفا سے یہاں مراد ہیں ہمارے حنفی بھائی وہ کیا کہتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں کہ یہ حدیث قرآن کے ظاہر کے خلاف ہے کس کے خلاف ہے قرآن کے ظاہر کے خلاف کیا کر کے کے نیچے اچھا جی یہ دیکھیے آپ قرآن کا زہر کیا ہے ابن تہمیہ کہتے ہیں بھئی ایسا کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں کیا آپ کہہ رہے ہیں یہ دیکھیے میرے یہ لیک اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہے وسطید شہید دو گواہ بنا لو میر رجا کن میں سے مردوں میں سے مرد نہ ہو تو پر حضر ایک مرد اور دو اور عورتیں اب کوفہ والے یہ کہتے ہیں کہ یہ جو حدیث ہے کہ آپ نے فیصلہ کیا ایک گواہ اور ایک قسم کی بنیاد پہ یہ قرآن کی اس عید کے خلاف ہے کیا واقعی خلاف ہے دیکھیے آپ ذرا غور کیجیے جی وہ <سلام> کہتے ہیں کہ یہ قرآن سے زہر یہ ہوتا ہے کہ ایک گواہ اور ایک قسم کی بنیاد پہ فیصلہ نہیں ہو سکتا جمہور کیا کہتے ہیں کہتے ہیں نہیں قرآن پاک میں ایسی کوئی بات نہیں ہے قرآن پاک میں صرف یہ بتایا گیا کہ دو گواہوں کی بنیاد پہ دو گواہ نہ ہو تو ایک مرد اور دو عورتیں اور یہ نہیں کہا گیا کہ اگر ایک گواہ اور ایک قسم ہو تو آپ فیصلہ نہیں کر سکتے اس کے بارے میں خاموشی ہے اس کے بارے میں کیا ہے خاموشی ہے وہ حدیث میں آ گیا وہی تیسرا طریقہ فیصلہ کرنے کا کہاں آ گیا حدیث میں آ گیا تو اس میں کوئی ایسی بات ہے نہیں قرآن اس مسئلے کے بارے میں خموج تھا حدیث نے آ کے واضح کر دیا لیکن اہل کوفا کہتے ہیں کہ نہیں اس ایٹ سے پتا فیصلہ کرنے کے یہی دو طریقے ہیں اور یہ جو طریقہ ہے ایک گواہ اور ایک قسم کا یہ قرآن کے زہر کے خلاف ہے اس لیے ہم اس حدیث کو ترک کر دیں گے تو برحال یہ درست نہیں ہے اور وہی بات کی بے تہمیاں اس آخری جباب میں کیا کہنا چاہتے ہیں میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ دیگر ایما اکرام یہ سمجھتے ہیں کہ جس چیز کو آپ مخالف سمجھ رہے ہیں وہ مخالف بنتی نہیں, بنتی نہیں, نہیں دلیم ہے وہ بنتی تلیم نہیں ہے بالکل یہ ہے وہ دسما سبق جی اب واضح طور پہ تو میں نہیں کہہ سکتا کہ امام حفا رحمہ اللہ کا ذاتی قول اس میں ان کو ملا یا نہیں ملا لیکن بہرحال حقائے احناف کا یہی ہے ان لیکن یہ کہ خود امام حنیفہ رحمہ اللہ نے یہ لفظ باقاعدہ فتوا بول کر دیا ہو یہ میرے لیے نہیں ہے جی عام طور سے ہاں جی جی, جی, جی, جی, جی, جی جی تو یہ میرے بھائی دیکھیں آپ نے اسی مثال میں آپ نے نوٹ کر لیا ہوگا یہ یہ اس آپ نے یہاں پہ یہ نوٹ کر لیا ہوگا کہ عام طور پہ تارض ہوتا نہیں ہے یہاں پہ کوئی تارز والی بات نہیں تھی بلکہ اس طرح بار بار جب ہم تارز کی بات کرتے ہیں تو ذہن میں اس کو کچھ پیدا ہوتے ہیں جو جن کی کوئی بنیاد نہیں ہے اللہ تعالی نے اسلام کو بھی بھیجا اور آپ نے فرمایا تھا اعلیٰ انی اوتی الخط کہ مجھے قرآن دیا گیا ہے اور قرآن کے ساتھ ساتھ اس جیسی چیز اور دی گئی ہے وہ کیا ہے حدیث وہ حدیث ہے قرآن اپنی جگہ پہ حجت ہے حدیث اپنی جگہ پہ حجت ہے قرآن کو حدیث کو آپس میں ملا کر چلیں یہ آپ کیوں کہتے ہیں کہ ان کا آپس میں تارز ہے کوئی تارض نہیں ہوتا تو ابن تیمیہ یہاں پہ یہی بیان کرنا چاہتے ہیں کہ یہ جو ہم کہتے ہیں تارز ہے یہ ہمارا وہم ہے یہ ہمارا وہم ہے تارز حقیقت میں کوئی تارز نہیں ہے جی جی جی جی جی جی تو یہ ویسے بہرحال یہ کام اور لوگ بھی کرتے ہیں جیسا کہ بھائی نے کادیانیوں کے بارے میں کہا اور بھی کافی سارے لوگ کرتے ہیں اور ابن تعمیہ ابن قیم دونوں نہیں اس مسئلے کو بارہا بیان کیا ہے کہ آسانی سے کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ چیز جو ہے قرآن کے زہر کے خلاف ہے جبکہ یہ دعویٰ درست نہیں ہوتا اور نہ ہی قرآن اور حدیث کو آپس میں ٹکرانا چاہیے دونوں کو لے کر چلیں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے یہاں ہی آپ دیکھ رہے ہیں دو طریقے فیصلہ کرنے کے کس نے بتا دیے اللہ قرآن نے بتا دیے اور تیسرا طریقہ کس نے بتا دیا نبی اسلام نے اور اس کے علاوہ بھی طریقے ہیں مثلاً یہی آپ لے لیں کہ اگر جو مدعی ہی ہے دعویٰ والا مدعی تو سمجھتے ہیں نا آپ سب لوگ اضحاق بھائی مدعی ہی سمجھتے ہیں آپ ہاں تو مدعی ہی جو ہے نہیں نہیں اس میں کوئی ایسی بات نہیں میں ان کو بار بار ساتھ لے کے چلوں گا انشاءاللہ جو مدعی ہے اس کے پاس گواہ نہیں ہے نہ دو مرد ہیں نہ ایک مرد اور دو عورتیں ہیں نہ ایک گواہ اور ایک قسم ہے ایک گواہ بھی نہیں اس کے پاس اب فیصلہ کیسے ہوگا اب کیا ہوگا منال کر کے ہاں اب مدح حال ہے جو ہے مداحال ہے جس کے خلاف دعویٰ ہے آپ کہتے ہیں کہ میرے شکیل بھائی نے پیسے دینے ہیں کہنے والے کون ہیں فہیم بھائی نہ ان کے پاس گواہ ہیں نہ مرد نہ عورتیں اور نہ ایک گواہ ان کے پاس اب چوتھا طریقہ آئے گا وہ کیا کہ اب شکیل بھائی سے کہا جائے گا کہ آپ مانتے ہیں کیا آپ نے پیسے دینے ہیں اگر انہوں نے مانگ لیا بات ختم لیکن اگر وہ کہتے ہیں میں نہیں مانتا پھر قاضی کہے گا آپ قسم اٹھائیں قسم کس سے لی جا رہی ہے بدھ آنے سے تو کیا یہ قرآن میں آیا ہے تو یہ بھی نہیں مانیں گے پھر آپ نہیں کہنے کا مطلب یہ کیا یہ دعویٰ کر سکتے ہیں آپ کہ ہم یہ بھی نہیں مانتے اگر اسی طرح آپ نے دعویٰ شروع کر دیا کہ یہ چیز زہر قرآن کے خلاف ہم نہیں مانیں گے تو پھر تو جی ہاں یہ تو جی ہاں یہ تو یہ <materiates> صحیح نہیں ہے مطلب یہ طریقہ کار صحیح نہیں ہے جی ہاں ایسے ہی یہ لہان کا جو فیصلہ ہے لیان میں جب میاں صاحب جو ہے بیگم پہ تو ہم مطلب لگا دیں کہ یہ بدکاری کرتی ہے اور گواہ بھی نہ ہوں تو وہاں پہ کیا آیا ہے دونوں قسمیں اٹھائیں گے وغیرہ اور کھڑے ہوں گے تو یہ چیز بھی جو ہے چار کسمے جی ہاں چار قسمے قرآن میں آئی بات صحیح ہے نریندر مدیو ہاں صحیح ہے بالکل صحیح بالکل صحیح ہے میرے بھائی اب عبد بھائی دوبارہ پڑھیں یہ دوبارہ پھر پڑھنے لگے ہیں جس بھائی کو جو لفظ سمجھنا آئے وہ پوچھا کریں جو بات پڑھی جا رہی ہو پھر پڑھیے گا جی حدیث کے مقابلے میں مقابلے میں ایسے دلائل ہیں دلائل ہیں جن سے منسوخ یا محبت ہونے کا پتہ چلتا ہے لیکن دوسرے دوسرے دلیل یا اس دلیل کو یا اس جیسے دیگر دلائل کو جیسے دوسرے دلائل کو مخالف خیال کرتے مخالف خیال نہیں کرتے, نہیں کرتے ہاں حقیقتاً یا حقیقت بھی یا حقیقت بھی, بھی وہ دلائل دلائل راج معارض کی حیثیت نہیں رکھتے مثلاً پڑھیے مثلاً نہیں نہیں نہیں ادھر ہے کتاب میں یہاں یہ بار سب کو مل گئی ہے یہ سب کچھ مثلاً بکسرت اہل کوفہ یہ مل گئی ہے یہ کس صفحے میں بلا 64 پہ تیسری لائن ہے مثلاً بکسرت اہل کوفہ جی مثلاً بکثر پہلے توفہ بادی دہیا کو تواہر قرآن سے متصادم خیال کرتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ تواہر قرآن میں جب عموم پایا جاتا ہو تو اسے حدیث کے مقابلے میں ترجیح دی جائے گی حالانکہ جس کو ظاہر دا... دا... قرآن تصور کر... کرتے ہیں دراصل ظاہر کرے <خخ> گی نہیں اس لیے کہ معنی و مفہوم پر کرنے کے وجود وہ جو اسباب مختلف متعدد ہے متعدد ہوتے, ہوتے ہیں متعدد ہوتے ہیں, ہوتے ہیں اسی کے لاہ پر ایسے اس حدیث کو قبول نہیں کیا جس میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احسن احسن کہ اگر جس کے پاس دو گواہ نہ ہوں تو ایک گواہ پیش, احسن احسن اور گواہ, پیش گواہ پیش کرے دوسرے گواہ کی جگہ حلف اٹھائے یہ سمجھ سمجھے یہ گواہ پیش کرے دوسرے گواہ کی جگہ پہ حلف اٹھائے کیا مطلب قسم اٹھائے ٹھیک ہے ایسا کرنے پر اس کے حق میں فیصلہ صادر کر دیا جائے گا اہل خفا نے اس حدیث کو اس لیے قبول نہیں کیا کہ قرآن مجید میں دو گواہ پیش کرنے کا حکم دیا گیا ہے حالانکہ اہل علم سے یہ حقیقت پوشیدہ نہیں کہ قرآن مجید میں بغاہر کوئی ایسی دلیل موجود نہیں جس سے ثابت ہوتا ہو کہ ایک گواہ اور ایک حلف کی بنا پر مدئی کے حق میں فیصلہ صادر نہیں کیا جا سکتا کیا قرآن پاک نے کہا ہے کہ قرآن پاک تو خموش ہے اس مسئلے میں اور حدیث نے آ کے اس کو بیان کر دیا جی دل پر اگر پرانی مجید میں ایسی کوئی بات موجود بھی, بھی ہوتی تو ظاہر ہے کہ حدیث نبوی قرآن کریم کی ترجمان مفسر ہے لہذا وہی تفسیر سے ہوگی جو حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں منقول اور مجبور ہے لو جی بلش ابن بلش تعمیر کہتے ہیں فرض کریں کہ ہمیں اس عید سے یہ محسوس ہو رہا ہے کہ قرآن پاک روک, روک رہا ہے ایک گواہ اور ایک قسم کی بنیاد پہ فیصلہ کرنے سے تو بھائی تفسیر کرنے والے آپ ہیں کہ حدیث ہیں تو حدیث نے بتا دیا مان میں بات ختم بات ختم اس میں کوئی ایسی بات بنتی نہیں ہے اس حضیح، حضیح قرآن ہے اس کے بعد جو ہے وہ شیخ نے حزف کیا ہوا ہے ٹھیک ہے اگرچہ حدیث ارجمان قرآن ہے یہ جو انہوں نے یہ ہیڈ لائن کیمپ کی ہے نا یہ بھی ایسے ہی ہے ہیڈ لائن کر دیتے ہیں شیخ صرف وہ چھوٹی سی معمولی سا اشارہ ہوتا ہے اور یہ ہیڈ لائن بنا دیتے ہیں جیسے دو صفحے آگے اسی کے بارے میں آنے والے ہیں جبکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا یہ بہت ہے اس کتاب میں جی. اور مجھے یہ خطرہ ہے کہ ہیڈ لائن جو ہیں یہ کسی اور نے بعد میں کیم کی ہیں یہ مجھے مترجم کا اپنا کام نہیں لگتا مترجم فوت ہو چکے ہیں یہ مجھے ان کا کام نہیں لگتا یہ بعد میں آنے والے کسی کا اتہاس مجھے لگتا ہے جی جی وہ سمجھتے ہیں کسی میرے جیسے کو دے دی ہوگی کہ ذرا آپ دوسرا ڈیشن چھاپنے لگے ہیں تو آپ ذرا اس میں کچھ ہیڈ لائن کیمپ کر دیں تاکہ کتاب میں آسانی ہو جائے وہ آسانی کیا وہ کام خراب ہو <سؤال> چکا ہے <سؤال> عموم عام سے آم نہیں نہیں کامن نہیں ہے امراض یہاں کامن امراض نہیں ہے عام سے یہ ہے کہ وہ کوئی ایسے الفاظ ہیں جو سب کے لیے ہیں جی عام ہیں جی یعنی کہ قرآن کا حکم جو ہے وہ شامل ہے ٹھیک ہے شامل ہے سب کے لیے ہے اب حدیث میں اس کی تخصیص آ گئی اب آپ کیا کریں گے آپ آم کو بھی مانیں گے کہ آم ہے لیکن حدیث نے تخصیص کر دی ہے کسی کو اس میں سے خارج کر دیا ہے لیکن کچھ لوگ کیا کرتے ہیں وہ کہتے ہیں قرآن میں آم ہے تو اب ہم تخصیص کو نہیں مانیں گے جیسا کہ اس کی مثال میں نے پہلے کیا دی تھی کہ پیداوار جو ہے فصل کی اگر وہ سات سو پچاس کلو گرام سے کم ہو اس میں زکات نہیں ہے تو جن لوگوں نے اس حدیث کو نہیں مانا وہ کہتے ہیں کیونکہ دوسری حدیث میں عام ہے کہ ہر اس زمین میں جس میں جس, جس پہ بارش برسے یا چشموں کے ذریعے پانی ملے یا تر ہو اس میں زکات ہے حدیث میں کا مفہوم یہ ہے کہ عام کا لفظ ہے فی ما ہر اس یعنی کھیتی میں ہر اس پیداوار میں ہر اس زمین میں بھائی دوسری جو حدیث آئی ہے وہ بھی نبیل اسلام کی ہے تو آپ ان کے اس کو مانیں شرن جی اب یہ ہے سفا نمبر سکسٹی سکس تل کا آچرتن کہاں ملا درمیان میں لکھا ہوا ایک جگہ تل کا آچرتن کہاں اس کے بعد اب حدیث کے دیگر اسباب مل گیا آپ کو یہ <تصفيق> دس بڑے اسباب ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بتا دیے ہیں وہ کہتے ہیں ان کے علاوہ بھی اسباب ہوتے ہیں آپ یہ نہ کہیں کہ ختم ہو گئے ہیں یہ نہ کہیں کہ ہماری جہاں چھوڑ گئی ہے بہت یعنی کہ کام خراب ہو رہا تھا وہ کہتے نہیں ابھی میرے ساتھ ہی ہیں آپ کچھ اور اسباب بھی ہوتے ہیں چلیں جی پڑھیے اور صاحب آپ کون پڑھیں گے جن کو نیند آ رہی ہے جی حاق ہوںکن ہے کہ کسی کے ہاں کسی خاص حدیث, حدیث کاٹ کر اس کے اوپر لکھیں بہت سی احادیث پر لکھ لیا بہت سی احادیث پہ چلیں ممکن ہے کسی عالم کے ہاں بہت سی احادیث پہ عمل نہ کرنے کی پڑھیے لو جی سمجھ گئے آپ یہ کہتے ہیں دس سبب تو میں نے بتا دیے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ اس کے علاوہ بھی کوئی سبب ہو جس کا ہمیں پتہ ہی نہ چلا ہو عالم دین نے کسی حدیث کو نہیں لیا کسی بڑے امام نے کسی حدیث کو نہیں لیا اس کا اس کے علاوہ بھی سبب ہو سکتا ہے جس کا ہمیں پتہ ہی نہ ہو چلیں آگے جس کی ہمیں اطلاع نہ ہو اس کے اوپر لکھیں نمبر ایک جس کی ہمیں اطلاع نہ ہو اس کے اوپر لکھیں نمبر ایک آگے اس لیے کہ علم کے بہت سے درجات ہیں جو کچھ موجود ہیں ہم اس سے آگاہ ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتے جی ہاں اور ایک عالم گاہے اپنی دلیل بیان کرتا ہے, بیان کرتا ہے اور گاہے اور نہیں, اور نہیں کرتا ہاں یہ ہمارے ہمارے نہ سمجھنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہماری عربی بھی کمزور ہے ساتھ ساتھ اردو بھی کمزور ہے اب ایک زبان میں تو صحیح آنی چاہیے نا کیا رہا ہے جی ہاں تو گاہے کا مانا کیا ہے کبھی کبھی ٹھیک ہے یہ لکھنا چاہیے لکھ لیں کبھی یعنی اور ایک عالم گاہے اپنی دلی بیان کرتا ہے اور گاہے نہیں کرتا کبھی وہ اپنی دلی بیان کرتا ہے کبھی نہیں کرتا اس لیے ہمیں پتا نہیں چل سکا کہ کون سی وجہ ہے کون سا سبب ہے جس کی وجہ سے اس نے سدیش کو نہیں لیا دس سب تو ہم نے تلاش کر لیے محنت کر کے اللہ نے وہ کہتے ہیں اس کے علاوہ بھی دفعہ سبب ہوتے ہیں چلیں آگے اور جب دلیل ہاں اور جب اس کے اوپر لکھیں نمبر دو اور جب دلیل کرتا ہے تو کبھی وہ دلیل ہم تک پہنچتی ہے اور کبھی نہیں پہنچتی اور ہاں نمبر تین لکھے اس کے اوپر اگر پہنچتی بھی ہے تو کبھی ہم انداز استدلا <تصفح> <تصفح> انداز کی جگہ پہ آپ لکھ دیں ذرا محل استدلال محل لکھ دیں محل جگہ یا موضع استدلال کہہ لیں وجہ لکھ سکتے ہیں؟ <تصفح> نہیں وجہ یہاں پہ نہیں ہے جو بے تعمیر یہاں لفظ بول رہے ہیں مؤد احتجاجی موضع احتجاجی کیوں شیخ کر کیا ترجمہ بنے گا تو بہرحال یہ کیا محلے استدلال محلے, محلے سلال بنے گا محلے سل جی ہاں تو یہ محلے اسدلاج جی محل... ابھی مطلب سمجھاتا ہوں چلیے. کبھی ہم اس کے محلے اسدلال کو, اس کو سمجھتے ہیں اور کبھی نہیں سمجھتے ہاں یہ دیکھیں اب وہ کہتے ہیں کہ ترک حدیث کے جو اسباب ہیں یہ تو بیان کر دیے اس کے علاوہ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کوئی اور دلیل ہو کوئی اور سباب ہو جس کی ہمیں اطلاع نہ ہو اطلاع نہ ہو کیونکہ ہو سکتا ہے اس کی دلیل ہم تک نہ پہنچی ہو اور دوسرا یہ کہا تھا کہ جب دلیل بیان کرتا ہے کبھی دلیل پہنچتی ہے نہیں پہنچی اور کبھی کیا ہے ہم اس کے محلے صدلال کو سمتے ہیں کبھی نہیں سمتے انہوں نے دلیل دی ہم تک پہنچ گئی پھر بھی اس دلیل میں سے کون سی وہ حدیث تو انہوں نے بیان کی مقابلے میں یا ایت بیان کی مقابلے میں یا کچھ اور بیان کیا اس کا جو دلیل کی جگہ تھی کہاں سے انہوں نے دلیل لی ہے وہ ہم نہ سمجھ سکے تو اس کے کئی ایک ہی اسباب ہوتے ہیں جن کی وجہ سے وہ امام صاحب جو حدیث کو تر کرتے ہیں تو بار بار ابن چہنگیا پیغام یہی دے رہے ہیں کہ یہ سارے عذر ہیں ان کو آپ سامنے رکھیں اور ان کو ملامت نہ کریں انہیں برا بلا نہ کہیں پیغام سب ان کا آخر میں ہی گے چلیں آگے جی لیکن بہرحال وہ غلط وہ بتا رہے ہیں آگے یہ ابھی بتانے لگے ہیں آپ کو چلیں جی سب کچھ ہمارے یہاں صحیح تاہم اس بات کی کوئی وجہ جواز نہیں کہ جب ایک بات حدیث صحیح سے ثابت ہو جائے اور اہل علم ایک جماعت اس کی مویت ہی ہو تو ہم اس کو محض اس لیے قابل احترام نہ سمجھیں کہ فلاں عالم کا قول اس کے خلاف ہے بس یہاں پہ رک جائیے دیکھا کہتے ہیں اب ہم نے امام صاحب کو تو بہت معذور جان لیا دس باپ اسباب بیان کر دیے ایمائے کرام کو معذور جاننے کے لیے تو یہ, یہ بھی ممکن ہے یہ بھی ممکن ہے یہ بھی ممکن ہے لیکن اس کا کوئی مطلب یہ نہ سمجھے کہ ہمیں صحیح حدیث مل گئی بلکہ اس حدیث کی تائید میں کچھ علماء کرام کے اقوال بھی مل گئے پھر بھی ہم اسے چھوڑ دیں اس لیے کہ فلاں بڑا امام صاحب جو تھا انہوں نے اس کو نہیں دیا کہتے ہیں امن تعمیر وہ جتنا بھی بڑا امام ہو بہرحال ہم کس کی طرف دیکھیں گے حدیث, حدیث, حدیث کی طرف دیکھیں گے ممم. یہ پھر بات سن لیجیے ذرا یہ سب کچھ ہمارے ہاں درست رہی تاہم اس بات کی کوئی وجہ جواز نہیں کہ جب ایک بات حدیث صحیح سے ثابت ہو جائے اور اہل علم کی جماعت اس کی مویت بھی ہو علماء کرام بھی ادھر بھی ام, اے ام, اے علماء کرام یہ بڑی اہم بات ہے عام طور پہ جب ہم کئی مسئلہ بیان کرتے ہیں نا میرے بھائیوں تو لوگ ہمیں خاموش کروا دیتے ہیں کیا آپ فلاں امام سے زیادہ جانتے ہیں تو وہاں پہ یہ جواب دیا کریں کہ میں نمبر ایک حدیث بیان کر رہا ہوں دوسرے نمبر پہ ادھر بھی ایما کرام ہے میں جو بیان کر رہا ہوں ادھر احم... پہلے نمبر پہ حدیث ہے اور ساتھ کون کھڑے ہیں ایما کرام اور جو آپ بیان کر رہے ہیں ادھر صرف امام کا امام ہاں یہ بڑی اہم بات ہے بڑا اہم نقطہ ہے کہ عام طور پہ ہمیں پاک و ہند میں لوگ کہتے ہیں جی تم نے تم امام صاحب سے بڑے ہو تم ان علم والے ہو بھائی جدر جو موقف ہم بیان کر رہے ہیں کیا ادھر امام نہیں ہیں کیا ادھر صحابہ کے نہیں ہیں آپ تو نیچے آتے ہیں جو ہم بیان کر رہے ہوتے ہیں ادھر حدیث کے ساتھ ساتھ کبھی ابو بوکر ہوتے ہیں رضی اللہ عنہ کبھی عمر فاروق کھڑے ہوتے ہیں کبھی عبداللہ بن عمر ہوتے ہیں کبھی عبداللہ بن عباس ہوتے ہیں اور کبھی تعبین ہوتے ہیں کبھی تباہ تعبین ہوتے ہیں آپ تو بہت نیچے آ رہے ہیں تو یہ بڑی اہم بات ہے رفل ہاں یہ شیخ صاحب کی طرف سے یہ مثال میں دے رہا ہوں شیخ عبد الرحمان اور شیخ تمیم ان دونوں کی طرف سے رف الدین کیوں کہتے ہیں یہ مثال آپ لے لیں کہ تین امام کیا کہہ رہے ہیں رفل الدین سنت ہے تین امام کیا کہہ رہے ہیں رفل کیا ہے اور ایک امام صاحب کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہے اب جب ہم رفل العدین کی احادیث بیان کرتے ہیں تو آپ ہمیں خاموش کرواتے ہیں یہ کہہ کر بھی کیا آپ امام صاحب سے بڑے ہیں بھائی آپ تو ایک امام صاحب کا نام لے رہے ہیں ادھر تین امام صاحب ہیں آپ بولیے اور یہ شیخ امیم کی طرف سے مزید بات نہیں وہ کہتے ہیں اگر عبداللہ ابن مسعود کی حدیث آپ بیان کرتے ہیں تو عبداللہ ابن مسعود تنہا کھڑے ہیں ادھر اور ادھر پنجاب کے قریب صحابہ کرام ہیں تو یہ چیزیں میرے بھائیوں ذہن میں رکھنی چاہیے تو لیکن بات وہی ہے کہ یہ سب باتیں پیار و محبت کے ساتھ بیان کریں کسی بھی امام کو ذاتی طور پہ ملامت نہ کریں تار السنی کا نشانہ نہ بنائیں اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا اس سے ہمیشہ نقصان ہوا ہے فائدہ کبھی نہیں ہوا اور آخرت میں جو سوال ہوگا وہ اس کے علاوہ ہے ایک تو یہ ہے نا کہ آپ دلیل دیں آپ نے کہ امام صاحب کا یہ ختوہ غلط ہے ہمارے پاس یہ حدیث ہے وہ ہے یہ ہے تو انشاءاللہ اس میں روزے قیامت آمد کوئی سوال نہیں کوئی علمی گفتگو ہے اور ایک یہ کہ آپ ان کی نیت پیش شک کریں آپ یہ سمجھیں کہ انہوں نے جان بوجھ کے حدیث کی خلاف ورزی کی ہے تو یہ روزے قیامت جواب دینا مشکل ہو جائے گا کہ کیا آپ نے ان علماء کرام کے دل میں داخل ہو کے دیکھا ہے جی ہاں چلیں جی آگے پڑھیں جانے کا میں غلطی واقع ہونے کی زیادہ ہے اب یہاں پہ مترجم نے ایک عبارت حذف کر دی ہے میں بھی حضف ہی رہنے دیتا ہوں ہے بڑی قیمتی عبارت وہ لیکن آپ لکھتے لکھتے تھک جائیں گے اچھا آگے اب ان کی دلیل ابن امیر احمد اب لے لیں وہ کیا اس لیے کہ علماء کے اقوال و ارام اب دیکھیں نا ایک طرف ہے آپ کے امام صاحب آپ کے عالم دین اور ایک طرف ہے حدیث اب غلطی کا امکان کدھر ہے یہ بھی نہیں کہنا چاہتے ہیں اس لیے کہ علماء کے اقوال و ارام خطا کے را پا جانے کا احتمال شریع دلائل میں غلطی واقع ہونے کی نسبت کہیں زیادہ ہے غلطی کا امکان کدھر ہے آپ کے امام صاحب کی طرف آپ کے علماء ارام کی طرف ٹھیک ہے اس لیے کہ شری دلائل تمام بندوں پہ اللہ تعالیٰ کی کیا ہے حجت ہے اللہ تعالیٰ نے شریعت ریل نازل کیے ہیں اوپر سے دلیل بنا کر اگر وہ غلط ہوں گے تو شریعت کیا ہوئی وہ غلط نہیں ہو سکتے جبکہ علماء کی راہ کو یہ مرتبہ و مقام حاصل نہیں, نہیں, نہیں آگے نیز یہ کہ مگر کسی کی اس وقت کی حامل بس نہیں, بس اس وقت نہیں بہت اگر ایک منٹ رک جائیے یہاں پہ نیز یہ کہ شری دلیل کی اور یہ اتنی مشکل عبارت اس کو آپ رہنے دیں یہ شری دلیل نیز یہ کہ شری دلیل یہاں تک رہنے دیں آگے اس کے اوپر اس کو کاٹ دیں کی تغلیت و تردید اس وقت تک نہیں کی جا سکتی اس کو کاٹ دیں اس کی جگہ پہ آپ لکھیں ابھی بار کیوں بنے گی نیز یہ کہ شری دلیل کا غلط ہونا ناممکن ہے غلط ہونا ناممکن نا ہے آگے جب تک کوئی دوسری پڑھیے اب جب تک کوئی دوسری دلیل شری دلیل, دلیل ہے شری دلیل, شری دلیل اس کی معارض و مخالف نہ ہو ہاں مگر کسی عالم کی رائے اس وقت کی حامل ہاں کسی عالم کی رائے کے بارے میں ہم نہیں کہہ سکتے جی اس کا غلط ہونا ناممکن ہے حدیث کے بارے میں ہم کہیں گے اس کا غلط ہونا ناممکن ہے جی ہاں چلیں اور اگر شریعت شڑی کو غلط کرنے کا دروازہ اس طرح سے کھول دیا جائے تو ہمارے پاس کوئی بھی شریعت شڑی موجود نہیں رہے گی یہ درست ہے کہ بعض اوقات ایک عالم حدیث کو کرنے حدیث کو کرنے میں ایک عالم حدیث یہ درست ہے کہ بعد اوقات اس کو کاٹ دیجئے یہ درست ہے کہ بعد اوقات کار دیا اس کے اوپر لکھئے غرض یہ کہ غرض یہ کہ ہو سکتا ہے کہ آگے موجود ہے کہ ایک عالم آگے موجود ہے کتاب میں غرض یہ کہ ہو سکتا ہے کہ ایک آلم ایک معذور ہوتا ہے معذور ہو آگے کار دے ہو آگے تا ہے یہ کار دیں مگر ہم اس کے اور, اور اور لکھیں اور اب مگر, مگر کی جہاں لکھیں اور مگر اور, مگر مگر جب مگر جب مگر اور مگر ہم اس کے ترک حدیث دس دس دس کے, دس دس دس کے دس دس آگے جو لکھا ہے نا کہ عذر کو تسلیم دس کرنے دس سے کا سر ہے یہ بھی کاٹ دیں عذر کو تسلیم کرنے سے کا سر ہے یہ کاٹ دیں اب آپ کی بار کیوں بنے گی میں پھر پڑھ رہا ہوں پیچھے سے پیچھے سے میرے ساتھ دیجئے غرض یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ایک عالم حدیث کو تر کرنے میں معذور ہو اور ہم اس کے ترک حدیث کے موقف اس کے ترک حدیث کے موقف کو تر کرنے میں معذور ہوں گے ہم اس کے ترک حدیث کے موقف کو ترک کرنے میں معذور ہوں گے یعنی کہ اس کو بھی معذور جانیں گے کہ اس نے حدیث سر کر دی ہے اور ہم اس کا موقف سر کرنے میں معذور ہوں گے ہمیں بھی دنیا معذور جانے انہوں نے حدیث چھوڑی ہے ہم ان کو معذور جانتے ہیں کوئی نہ کوئی سبب ہوگا اور ہمیں بھی معذور جانا جائے کہ ہم ان کے موقف کو نہیں لے رہے بلکہ ہم حدیث کو لے رہے ہیں ہمیں بھی معذور جانے ہمیں بھی مجرم قرار نہ دو ہمیں مجرم مت مناؤ یہ کہنا چاہتے ہیں جی ہاں آن. ان کو بھی موقع دے رہے ہیں اور ہمیں بھی موقع دیجیے غرض یہ کہ ہو سکتا ہے کہ ایک عالم حدیث کو ترک کرنے میں معذور ہوں اور ہم اس کے ترک حدیث کے موقف کو ترک کرنے میں معذور ہوں گے اللہ تعالی نے فرمایا دل کا امت خَلَتْ یہ ایک امت ہے گزر گئی لہ ما کا ان کے لیے ہے ان کو فائدہ دے گا جو انہوں نے کیا اور تمہیں فائدہ وہ دے گا جو تم نے کیا واطس علون کا نو یام جو وہ کرتے رہے اس کے بارے میں تم سے سوال نہیں ہوگا اور دوسری جگہ کیا فرمایا اللہ ف ان فی اگر کسی چیز میں اختلاف ہو جائے فرد ہو رسول اسے اللہ اللہ کے رسول کے پاس لوٹا دو اگر تمہارا اللہ پہ اور آخر پہ ایمان ہے اللہ اور آخر پہ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ جب کہیں کسی مسئلے میں اختلاف ہو جائے دو اماموں میں ہو جائے تین اماموں میں ہو جائے چار اماموں میں ہو جائے تو فیصلہ کہاں سے لینا ہے قرآن و حدیث سے لینا ہے یہ کہیں پہ نہیں آیا قرآن و حدیث میں کہ کسی مسئلے میں اختلاف ہو جائے تو آپ یہ کہہ دیں کہ سب کچھ ٹھیک ہے اس یعنی کہ امت کو متحد کرنے کا یہ طریقہ کہ سب کچھ ٹھیک ہے اور اس یہ کہہ کہ حدیث کو نظر انداز کر دینا غلط ہے ہاں جہاں پہ کوئی ایس نہ ملے جہاں پہ کوئی حدیث نہ ملے کوئی شری ناصف واضح طور پہ نہ ملے پھر اگر کوئی کسی امام کا عالم دین کا آپ کو قول اپنا لیتے ہیں تو انشاءاللہ شاء اتحادی مسئلہ ہے اس میں سے نکل سکتی ہے لیکن جہاں پہ قرآن واضح ہو نبی اسلام کی حدیث واضح ہو وہاں پہ آپ کسی امام یا عالم دین یا بزرگ کی وجہ سے حدیث کو چھوڑ دیں قرآن کی عید کو چھوڑ دیں تو یہ قرآن کے اس حکم کے خلاف ہے کہ جب اختلاف ہو جائے تو اس کا حل اللہ سے لو اللہ کے رسول علیہ سلاط و اسلام سے لو ابھی ٹائم باقی ہمارے پاس دیکھیے دیکھیے ذرا یہ ایک بڑی یہ ایک جملہ مکرجم نے چھوڑا ہے جبکہ اس کی بڑی ضرورت ہے یہاں پہ یہ جو پہلی لائن تھی نا اس صفحے کی سکسٹی سیون کی پہلی لائن اس کو محد اس لیے قابل اطلاع اے نہ سمجھیں کہ فلاں عالم کا قول اس کے خلاف ہے خلاف ہے اس کے بعد لکھیں اور ممکن ہے اور ممکن ہے کہ اس کے پاس کوئی ایسی دلیل ہو جو اس حدیث کے معارض و مخالف ہو اس کے پاس کوئی ایسی دلیل ہو جو اس حدیث کے معارض و مخالف ہو یا اتنا لکھ لیں جو اس حدیث کے مخالف ہو آپ اتنا لکھ لیں بس یہ آپ اس جملے کو دوبارہ پڑھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا یہ جملہ کتنا اہم ہے پچھلے صفحے کی آخری دو لائنوں سے پڑھیے یہ سب کچھ ہمارے ہاں درست صحیح میں پڑھتا ہوں میں پڑھتا ہوں سنیے توجہ سے ذرا یہ سب کچھ ہمارے ہاں درست صحیح تاہم اس بات کی کوئی وجہ جواب نہیں کہ جب ایک بات حدیث صحیح سے ثابت ہو جائے اور اہل علم کی ایک جماعت اس کی معیت بھی ہو تو ہم اس کو محض اس لیے قابل اتنا نہ سمجھیں کہ فلاں عالم کا قول اس کے خلاف ہے اور ممکن ہے کہ اس کے پاس کوئی ایسی دلیل ہو جو اس حدیث کے مخالف ہو خواہ وہ کتنا بڑا عالم ہی کیوں نہ ہو یہ کیا کہنا چاہتے ہیں میرے دامیہ کہ کئی لوگ حدیث کو اس لیے چھوڑ دیتے ہیں امام صاحب کی بات کو لے لیتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ امام صاحب کے پاس کوئی دلیل ہو کیا کہتے ہیں یہ تو ہم نے بھی کہا کہ ہو سکتا ہے دلیل ہو اس لیے ہم ان کو معذور جانتے ہیں لیکن قرآن کو چھوڑ دینا صحیح حدیث کو چھوڑ دینا یہ کہہ کر کہ ہو سکتا ہے امام صاحب کے پاس کوئی دلیل ہو cords... یہ, دل. یہ درست نہیں ہے اب तर... آگے چلتی میرے ساتھ رہیے گدرا اس لیے کہ علماء کے اقوال و ارا میں خطا کے راہ پا جانے کا احتمال شریع دلائل میں غلطی واقع ہونے کی نسبت کہیں زیادہ ہے اس لیے کہ شرح دلائل تمام بندوں پہ اللہ تعالیٰ کی حجت ہیں کہ علماء کی ارا کو یہ مرتبہ و مقام حاصل نہیں نید یہ کہ شری دلیل کا غلط ہونا ناممکن ہے جب تک کہ کوئی دوسری شری دلیل اس کی معارض و مخالف نہ ہو مگر کسی عالم کی رائے اس وقت کی حامل نہیں اور اگر شری دلیل کو رد کرنے کا دروازہ مل گیا یہ جی جی میرے جی ساتھ سے جی جی جی جی اب آگے اس طرح سے اس طرح سے اس, طرح سے اس کو کاٹ دیں اس طرح سے اس کو اوپر لکھیں مذکورہ احتمال کی بنا پر مذکورہ احتمال کی بنا پر کھول دیا جائے وہ آگے ہے موجود ہے مذکورہ احتمال کی بنا پر کھول دیا جائے یہ مذکورہ احتمال کیا ہے ہو سکتا ہے کہ ان کے پاس کوئی دلیل ہو یہ بڑی اہم بات ہے کیونکہ یہی کہا جاتا ہے نا میں ہم کہتے ہیں بھی دلیل لاؤ کہتے ہیں ہمارے امام صاحب نے آخر اس کی مخالفت کی ہے ہمارے بزرگوں نے مخالفت کی ہے تو ہو سکتا ہے ان کے پاس کوئی دلیل ہو وہ کہتے ہیں ابن تعمیہ کہ اگر یہ اس احتمال کی بنیاد پہ شریع دلیل کو رد کرنے کا دروازہ کھول دیا گیا تو پھر قرآن و حدیث پہ عمل کرنے والا کوئی باقی نہیں بچے گا جب بھی آپ کسی کو کوئی دلیل بتائیں گے وہ کہہ کہ گیا یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی اور دلیل ہو جس کی وجہ سے ہم اس کو نہیں مانتے ہمارے بزرگوں کے پاس ہو ہماری فران بزرگ کے پاس ہو یہ تو پھر قرآن و حدیث سے پھر دلیل نہیں رہیں گے پھر تو ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے کہ بنیاد پہ پورا قرآن گیا سب آدیش کے تو یہ بڑا اہم نقطہ تھا ان کا اچھا آگے پڑھتے رہیے آگے کسی شخص کے قول کی بنا پر کسی شخص کے قول کی بنا پر کو نبے نہیں کیا جا سکتا ہوں یہ حق حاصل نہیں رکیے کسی شخص کو یہ حق حاصل نہیں کہ قول کی بنا پر حدیث صحیح کو ترک کر دے یہ کاٹ دے کی کال کے کے قول کی بنا پر حدیث صحیح کو ترک کر دے آ, یہ کاٹ دیں کاٹ دیا اب دیکھیے اب اب کیوں بنیں گی کسی شخص کو یہ حق حاصل نہیں کہ کسی صحیح حدیث کسی صحیح حدیث کے مقابلے میں کسی کا کال پیش کرے پیش کرنا ہی غلط ہے یعنی کہ ماننا بات کی بات ہے کسی شخص کو یہ حق حاصل نہیں کہ کسی صحیح حدیث کے مقابلے میں کسی کا کال پیش کرے لکھ لیا میرے بھائیوں ترجم جو کاٹا ہے اس میں اور جو لکھوایا ہے اس میں فرق سمجھ رہے ہیں نا آپ یعنی کہ پیش کرنا ہی جرم ہے کہنے کا مطلب یہ ہے صحیح حدیث کے مقابلے میں کسی بزرگ کا کال پیش کرنا ہی غلط ہے حضرت آگے اب آگے پڑھیں جو لکھا ہے ترجم مطلب نے کون پڑھنا سا پڑھیے حضرت عبداللہ بن عباس نے سے کنہوں نے جواب دیا جی ٹھیک ہے ہاں یہ حدیث کے مقابلے میں کن کا طور پیش کیا گیا ابو بکر و عمر کا یہ دونوں امام ہیں کہ نہیں چھوٹے کے بڑے بڑے چلے آگے چلیے سنگواری کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے ہاں یعنی کہ عبداللہ ابن عباس رضی الام کی حدیث کے مقابلے میں جناب بکر جناب عمر کا قول پیش کیا گیا عبداللہ ابن عباس ناراض ہوئے کہ نبی اسلام کی حدیث کے مقابلے میں ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہ کا تم قول پیش کر رہے ہو مجھے خطرہ ہے کہ کہیں تمہارے اوپر اللہ کا عذاب نازل نہ ہو جائے اور آج یہ معمولی سی بات ہے حدیث کے مقابلے میں بزرگوں کے قوال پیش کیے جاتے ہیں تو یہ مناسب نہیں ہے ہاں یہ لکھ لیجیے لکھ لیجیے لکھیے لکھیے ہے شروع میں چلے وہیں پہ لکھ لیں چھوٹا سوال ہے لکھ لیں خطیب بغدادی نے نہیں وہی پہ حوالہ آپ نے لکھنا آپ کی مرضی جا مردی لکھیں یہ جو یہ جو عبد اللہ نباس نے بھی کہا ہے یہ کہاں پہ آیا ہے یہ بتانے لگا ہوں خطیب بغدادی نے اپنی کتاب الفقی ول یہ دیکھیے الفقی الفقیب المتفق خطیب بدادی ایسے لکھیں گے آپ یہ کتاب کے مولف ہیں یہ پانچویں صدی کے ہیں چار سو تقریباً شاید ساٹھ کے قریب فوٹو گئے ہم تریہ باقاعدہ نہ لکھیں میں اندازہ بتا رہا ہوں آپ کو ٹھیک ہے لیکن سنند کے ساتھ بیان کیا انہوں نے سند کے بغیر نہیں بیان کیا اور سند جیت قسم کی ہے اور ابن ابدل بر نے ابن ابدل بر نے اپنی کتاب جامیو بیا دلمی و فغری یہ دوسرا حوالہ جو لکھ سکتا ہے لکھ لے جو نہیں لکھ سکتا رہنے یہ کہ کافی اس کے لیے ہوگا دوسرا کیا ابن عبد البرگ نے جامع بیااندر علمی و فغری ہی میں سنے جی اچھا اب یہاں پہ یہاں پہ ہیڈ لائن کائم کریں آپ اپنی طرف سے مترجم نے کیم نہیں کی یہاں پہ آپ کیمپ کیجئے اجتحادی غلطی کی وجہ سے متحد عقوبت کا مستحق نہیں یہ دیکھیے اجتحادی غلطی کی وجہ سے صحت حکومت کا مستحق نہیں تہاقی <صفح> غلطی کسی سے ہو جائے کوشش کی مسئلہ سمجھنے کے لیے اور لیکن پھر بھی فتوا غلط نکلا بہت کوشش کی بہت دیکھا فتوا دے دیا لیکن وہ غلط نکلا تو اس کی وجہ سے وہ حکومت کے انسدا کے عذاب کے حقدار نہیں ہیں اکوبت کے انسدا وغیرہ روز قیامت انشاءاللہ ان کو نہیں ملے گی ٹھیک <سؤال> ہے <سؤال> قائم ہو گیا لیکن یہ آپ سمجھ گئے نا یہ چیز یعنی کہ ابن تعمیر رحم اللہ آپ دیکھ رہے ہوں گے دونوں چیزوں کو ساتھ لے لے کر چل رہے ہیں بار بار ایک طرف ہمیں وہ سکھاتے ہیں کہ قرآن پہ عمل کریں صحیح حدیث پہ عمل کریں اور قرآن و حدیث کو بزرگوں کے اقبال کی وجہ سے نہ چھوڑیں دوسری طرف بار بار ہم سے کہتے ہیں کہ امہ کرام کے اوپر تنقید نہ کریں انہیں علامت کا نشانہ نہ بنائیں اور ساتھ یہ بتا رہے ہیں کہ اگر ان سے اتحادی غلطیاں ہوئی ہیں اس وجہ سے وہ سزا کے اقدار نہیں ہے آپ وہ اس چیز کے دلائل دینے لگے ہیں یہ دلائل لیکن ہم کل تک مؤخر کرتے ہیں ٹائم ختم ہو رہا ہے شیخ بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ شیخ کو بھی اور آپ سب کو جزائے خیر دیں کہ ماشاءاللہ اتنا قیمتی وقت لے کر آپ بیٹھے اور یقیناً آپ کا یہ وقت جو ہے اللہ کی عبادت میں گزرا ہے فرائض کے بعد سب سے بڑی عبادت کیا ہے حاصل کریں فرائض کے بعد یہ سب سے بڑی بات ہے اللہ تعالیٰ یہ قبول فرمائے اور شیخاب سے اللہ تعالیٰ سے دو چار باتیں سن لیں اس کے بعد گا پہلی بات یہ ہے کہ کے کی مطابق اللہ صاحب نے کا خطبہ جہاں رکھا ہے ان سب کو اپنی جگہوں پر خطبے کے لیے جانا ہے دوسری بات یہ ہے کہ جو پانی کا گلاس ہے پانی ہے تو اس ساتھ لے کر کے جائیں اور چائے گلاس بھی باہر لے کر کے جائیں نمبر تین اصل کی نماز کہاں پڑھنا ہے اپنے اپنے گھروں میں بابا سینٹر کی مسجد میں آ کر کے سب کو اصل کی نماز پڑھنا ہے اور عبد صاحب کو ضرور رہنا ہے کوئی نئے نہ رہے ٹھیک ہے عبد صاحب کو ضرور آپ